پر سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان کو خبر دی اس بات کی جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا تو عمر نے میرے سینے پر ایک مار دی ہے اور جس سے میں اپنے چت گر پڑا تھا اپنے رانوں کے بل اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ واپس چلو تو یہ قصہ ہوا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہار سے پوچھا اے عمر تمہیں جو کام تم نے کیا ہے اس کام پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تھا تو تمہار نے کہا کہ یار رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیوں صحابہ کہا کرتے تھے میرے ماں باپ قربان ہوں تو یہاں ایک تو یہ کہ ترجمہ کرتے ابھی انتبی کا تو اصل لفظی ترجمہ تو اس کا ہوگا آپ میرے ماں باپ کے ساتھ یا ماں باپ کے سے جو بھی ہے لیکن اصل میں اس, کے اس کا معنی یہ ہے جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے ماں باپ کی محبت بھی آپ کی محبت پر قربان ہو جائے یہ اس کا مقصد ہے تو اس لیے یہ صحابہ یہ لفظ اس, اس وقت استعمال کرتے تھے تو تمہار نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا آپ نے ابحیرہ کو اپنے جوتے دے کر بھیجا کہ جو بھی جس سے یہ ملے اور شہادت دیتا ہو وہ شخص اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو تو اس کو یہ خوشخبری جنت کی دے دیں آپ نے فرمایا کہ ہاں تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ ایسا نہ کریں مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے پھر عمل نہ کریں گے آپ ان کو عمل کر لینے دیجئے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے دو تو یہاں یہ اشکال اب نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے حضرت معاذ والی گزر چکی ہے کہ حضرت عمر کہ یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بات فرما رہے ہیں عرت عمر اس کو اس سے روک رہے ہیں تو یہ, یہ کیسے ہے اس واسطے اس کا جواب وہی ہوگا کہ حضرت عمر نے وہی بات کی جو حضرت معذب نے جبل والی روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت معذ کو روک رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کر مت سناؤ کیونکہ وہ لوگ عمل سے رک جائیں گے تو اس موقع پر حضرت عمر وہی بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس پہلو پر نظر نہیں فرمائی جس پر ایک دوسرے موقع پر خد آپ نظر فرما چکے ہیں اس وقت حضرت عمر کی نظر اس پر گئی تو انہوں نے متوجہ کر دیا تو اس واسطے یہ اس میں کوئی گستاخی نہ سمجھی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دو صحابہ میں کہ ایک ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ ہر نبی کا ایک وزیر ہوتا ہے اور میرے دو وزیر ہیں ابو بکر و عمر اسی طرح سے آپ نے ان دونوں کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی چیز پر متفق ہو جاتے ہو تو میں بھی اسی سے اتفاق کر لیتا ہوں تو تم جس چیز پر تم دونوں متفق ہو جاتے ہو میں بھی وہی اسی پر متفق ہو جاتا ہوں تو اس ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں ان کا مقام دراصل ایسا تھا جیسے بڑے کلوز جو قریبی جو مشیر ہوتے ہیں مشورہ دینے والے تو اسی لیے آہ آہ غالباً عبد اس میں حضرت ابو حضرت ری عبد البن مسعود رضی اللہ عنہ کی آہ آہ روایتوں میں بھی ہے کہ رات میں اکثر و بیشتر حضرت عمرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی باتیں ان لوگوں سے رہا کرتی تھی تو ایک طرح کا ان کا درجہ مشیر کا تھا اس واسطے اگر مشورہ دیں تو اس کو گستاخی نہ سمجھی جائے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی فرما رہے ہیں اس لیے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ ان کو یہ کہا جائے کہ صاحب انہوں نے یہ کیسے جرت کی اور کیسی گستاخی کی سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو کیوں مان رہے ہیں تو اگر یہ کوئی غلط بات ہوتی تو اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اللہ اس لیے کوئی اس طرح کا شبہ دل میں نہیں آنا چاہیے حدثنا صبان ابن فروخ قال حدثنا سلیمان یعنی ابن المغیرہ کال حدسنا صابط العنصبن مالک حدسن محمود ابن الربیان ابن مالک کالہ قدیم تلمدینہ قال تو فقلت فقلت في بصري حدیث بادشی فبعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاتياني تصلي في منزلي فاتخذه مصلى قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من الصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي واصحابه يتحدثون بينهم ثم اسند عظم ذلك وكبره الى مالك بن دخشم قال وودو انه دعى عليه فهلكه وودو انه اصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اليس يشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله قال انه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أنه لا اله الا الله اني رسول الله فيدخل النار او تطعمه قال انس فعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتب اكتبه, أكتبه کا دب ہوتے ہیں محمود ابن ربی ایک تیسرے صحابی اتبان ابن مالک سے روایت کرتے ہیں تو یہ مطلب کہ تین صحابی ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں ابن مالک کہتے ہیں کہ میں مدینے... یہ محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں ادبان ابن مالک سے مدین میں جب آیا تو میں ان سے ملا ادبان سے اور میں نے ان سے کہا کہ ایک حدیث ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے تم کسی اور واسطے سے پہنچی تو براہ راست جا کر سننا چاہتے ہیں تھے ادبان کی حدیث تو ادبان ابن مالک نے کہا کہ ہاں میری آنکھوں میں ایک تکلیف تھی بعد اشی جس سے مجھے نظر آنے میں فرق ہو رہا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے ایک پیغام بھیجا کہ میں میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اللہ نے جن صحابہ کو بھی چاہا وہ بھی ان کے ساتھ آئے آپ کے ساتھ تو آپ اندر گھر میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی گھر کے اندر اور آپ کے صحابہ آپس میں باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کے اس بات کی بڑائی اور عظمت کو مالک ابن دخشم کی طرف منسوخ کیا بات یہ تھی کہ مالک ابن دخشم نہیں آیا اس جگہ اور ان کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں چل رہی تھی مطلب یہ کہ باتیں تو ان کے تعلق سے نہیں ہیں لیکن ویسے کچھ باتیں مدینے میں چل رہی تھیں لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اس, اس کی شرارت ہے ہو نہ ہو اس کی حرکت ہے ہو نہ ہو ہوتا ہے نا جیسے اس طرح کی باتیں تو جو باتیں مدینے میں چل رہی تھی تشویش کی پریشانی کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ مالک ابن دخشم کا اس میں دخل ہے تو وہ اس کی طرف ان باتوں کو منسوخ کر رہے تھے صحابہ اور ان صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مالک اپنے دخشم کے خلاف کوئی دعا کریں یعنی بد دعا کریں اس کے حق میں وہ ہلاک ہو جائے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یا پھر اس کو, کو کوئی برائی پہنچے کوئی اللہ کی طرف سے یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما لی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیا وہ مالک ابن دخسم اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں یا آپ نے صحابہ سے پوچھا جو اسی کا نام لے لے کر بہت سی باتیں کر رہے تھے صحابہ نے کہا کہ ہاں وہ یہ تو کہتا مگر اس کے دل میں نہیں ہے یہ وہ ماخوفی قلبی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا او تتم یا آگ اس کو نہیں کھائے گی یہ آپ نے فرمایا ارت انس کہتے ہیں جو اس کے رابی ہیں حدیث کے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی یہ حدیث جو ہے بہت عجیب لگی اس لحاظ سے کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ جس شخص نبی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا تو آگ اس کو نہیں کھائے گی یہ تو بڑی عجیب طرح کی حدیث ہے میرے لیے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو لکھ کے رکھ لو چنانچہ اس نے لکھ لیا میری مجھ سے حدیث نقل کر کے صاحب اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ درخواست کرنا کہ گھر میں تشریف لائیے اور آپ نماز پڑھ لیجئے تو میں بھی پھر اپنی نماز کے لیے اس جگہ کو مقرر کر لوں گا اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کے اور بزرگوں کے برکات اور تبرکات جو ہیں وہ اس سے یوں کہیے کہ اس کے واسطے یہ حدیث ایک ثبوت بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ظاہر ہے کہ برکت ہوگی وہ جگہ متبرک ہو جائے گی پھر اس جگہ کو اپنی نمازوں کے لیے مقرر کرنا تو ہے کہ سارے اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ برکات حاصل کرنا ہے آپ کے تشریف عاورے سے کسی جگہ پر تو اس بات سے تبرکات اور برکات کا کو قطع طور پر رد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے مثلا دعائیں کرانا بڑوں سے بزرگوں سے یہ ساری چیزیں اسی مد میں آ جاتی ہیں دوسرا مسئلہ اس سے یہ آتا ہے کہ صحابہ باتیں کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس سے بھی فقہاں نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور کچھ لوگ نماز نہیں نماز کا وقت نہیں ہے اس واضح کچھ لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے اختیار ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر نماز کا وقت نہیں ہے مگر چونکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے چونکہ, ہے چونکہ بڑا ہے چھوٹا ہے ہر ایک کو نماز پڑھنی چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں جب اختیاری ہے اور اسی سے یہ بات بھی کہ اگر ایک کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں کچھ دوسرے آدمی باتیں کرنا چاہیں تو باتیں کر سکتے ہیں بش کہ اس کی نماز میں اس سے خلل نہ پڑتا ہو نماز میں خلل پڑے تو پھر بے شک ان کو روک دیا جائے گا کہ تم لوگ باتیں مت کرو بڑا افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو میں بہت غفلت کرتے ہیں اور جہاں کوئی کہ ذرا ٹوک کے دیکھ لے پھر تو جناب ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے میں دیکھتا ہوں آج کل مسجدوں کے اندر امام نے سلام پھیرا نہیں اور کس کی دعا اور کس کی ادنا والا سنت اس قدر ایک بازار گرم ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ دوسرے لوگوں کے واسطے تصبیح پڑھنا سنتیں پڑھنا نوافل کرنا ایک مشکل ہو جاتا ہے تو اب نہ اس کو ٹوک سکتے ہیں نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی مشکل کی بات ہے کہ ان مسائل کو ضرورت ہے سمجھنے کی اور مسجدوں کے اندر ایسی کوئی بھی بات کرنا کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہ عبادت کرنے والوں کو تشویش ہو ان کی عبادت میں اس سے خلل آئے تو اس کو بہت سختی کے ساتھ قرآن حکیم اور حدیث میں منع کیا گیا ہے قرآن حدیث قرآن حکیم کی اس آیت کو تمام فکہ اس مسئلے کے لیے کوٹ کرتے ہیں ریفرنس میں پیش کرتے ہیں وہ منلم مساجد اللہ ایوس کرفی حسم ہو وساف ہی خرابیا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجدوں میں رکاوٹ ڈالے اور ان مسجدوں کی گویوں کا یہ کہ ویرانی کی کوشش کرے ویران کیونکہ جب وہاں اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یار وہاں مسجد میں جانے جا کے کیا کریں وہاں تو بہت ہی ہنگامہ ہوتا ہے لوگ آنا چھوڑ دیں گے اس کا سبب کون بنا ظاہر ہے کہ وہ, وہی ایک یا دو یا چار اسخاص جو مسجدوں میں کے ماحول کو اس طرح سے بگاڑے ہوئے تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے لیکن ہم لوگ بڑے غفلت اس معاملے میں کرتے ہیں تو ایک تو بارہ یہ مسئلہ ہوا کہ دوسرے کی نماز میں اگر خلل نہ ہو تو باتیں کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے تیسری بات وہی ہے کہ جو جس وجہ سے اس حادیث کو یہاں لایا گیا کہ جب کوئی شخص اس بات کی شہادت دے یعنی یہ کہ مطلب وہ یہ کہ میں لا الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب اس کے تعلق سے کوئی بات ایسی منسوب کرنا کہ جو کفر کی ہو شرک کی ہو اسلام کے خلاف ہو اس میں احتیاط ضرورت کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا دیر سے ہو یا سویر سے ہو اور ایمان اس کے پاس ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ اس کی نجات ہوگی حدثني ابو بكر بن ناصع العبدي قال قال حدثنا ابا قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني عثمان بن مالك انه عاميه فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم وتغيب رجل منهم دو رہ نا حدیث ابن مغیرہ تو اس میں وہی انس ابن مالک کی روایت ابن مالک سے ہے بس اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری آنکھ میں آنکھوں میں کچھ ہو گیا تھا یہاں انہوں نے اس کو صاف کر دیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے کم نظر آنے لگا تھا اسی طرح سے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر فرما دیجئے تو اس کا وہ مطلب تھا کہ آپ پڑھ لیں گے تو نماز تو میں بھی اسی جگہ پڑھ لیا کروں گا اور دوسری بات جو اس میں ہے جو اس میں نہیں آئی ہو اس حدیث میں وہ یہ کہ آپ تشریف لائے ادبان کے گھر اور کچھ آپ کے ساتھ جماعت آئی لیکن ایک آدمی ان میں غائب تھا جس کو مالک ابنسم یا مالک ابنخسم کہتے ہیں تو یہاں معلوم ہوا کہ اس کی عدم موجودگی میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں وہ مسئلہ آ گیا چلیے حد محمد ابن الحیہ ابن ابی عامر المکی وبشر ابن الحکم کالا حد دسنا عبد العزیز وہ ابن محمد عن ابن عن محمد ابن ابراہیم اباس ابن ابد المطل صلی اللہ علیہ وسلم یقور اسلام محمد وسلم رسول یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عامر بن سعد حضرت عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہوتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ آپ کا فرمانا یہ تھا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ سے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام کو کے دین بنانے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں دو تین حدیثیں اور پڑھ دوں پھر میں اس پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ حدثنا زهیر حدثنا عبید اللہ عبید اللہ بن سعید و عبد بن حمید قال حدثنا ابو عامر الاقد قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد الله بن دینار عن النبي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضون و 70 شعبہ والحیاء شعبہ من الايمان ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان کے ستر سے کچھ اوپر درجے ہیں یعنی اور حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک درجہ ہے تو معلوما کہ اس حدیث کو اس مد میں محدثین نقل کرتے ہیں کہ امان جو ہیں وہ ایمان کا جوز ہیں جس کو میں پتا چلا آ رہا ہوں تو لہٰذا یہ تہتر درجے جو ہیں یا تہتر یا چھہتر جو بھی ہیں یہ درجے وہ اعمالی کی بنیاد پر ہوں گے جیسے یہاں بھی حیا کو ایک درجہ بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ امال ایمان میں داخل ہیں تو صاحب نمبر ایک تو یہ ہوا نمبر دو یہ کہ حیا کو ایمان کا ایک حصہ کہا گیا جس سے حیا کی اہمیت معلوم ہوئی حیا واقعہ یہ ہے کہ برائیوں سے روکنے والی سب سے بڑی چیز حیا ہی ہے اگر حیا آدمی میں نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی برائی برائی نہیں اور کوئی اچھائی جو ہے اس کے لیے اچھائی نہیں سب برابر ہے اسی بات سے یہ آتا ہے کہ اضافہ تقل حیا ففل ماشیتا جب حیا نہ رہے تمہارے اندر تو پھر تمہاری مرضی جو چاہے کر لو رکاوٹ کی کوئی صورت ہے ہی نہیں لوگوں سے بچ کر آدمی برائیوں سے کہاں تک بچے گا لوگوں سے ڈر کر کے جب تک کہ حیا نہ ہو حیا اگر ہوگی تو آدمی جلوت میں بھی برائیوں سے بچے گا خلوت میں بھی برائیوں سے بچے گا اسی واسطے اشدم حیا ان عثمان ابن عفان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کے اندر حیا کے زیادہ ہونے کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ان کی حیا کی زیادتی کا ہی یہ حال تھا کہ وہ کبھی تنہائی میں بھی اپنے بدن کے اس حصے کو جس کا چھپانا واجب ہے اس کو کھولتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اللہ میاں سے شرم آتی تو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تنا ہے وہاں جس میں جس کو ان ساری باتوں کا احساس ہو یہی تو وہ حیا ہے تو اگر جتنی حیا انسان میں بہت جائے گی اتنا ہی دراصل برائیوں سے بچنے کا کی طرف توجہ ہوتی جائے گی اور یہی ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے اس لیے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا حیا کو اسی واسطے اگر غور کیا جائے ایک اور نقطہ میں یہاں بتلا دوں اور خاص طور پر اس ملک میں بڑی اہمیت ہے اس کی اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فطرتن عورت کے اندر حیا زیادہ رکھی ہے اور اس کی حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ جب اللہ کو زنا ناپسند ہے اور بے حیائی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ زنا کے جتنے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں ان میں ایک یا دو فیصد سے زیادہ نہیں ہوتے وہ واقع کہ جہاں زور زبردستی پائی گئی ہے کسی مرد نے کسی عورت پر جبر کیا اور جبرن اس سے زنا کیا ہو یہ ہزاروں میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے ورنہ زینا ہوتا ہے دونوں کی رضامندی سے تو عورت میں حیا رکھی ہے تب جا کر کے یہ سینکڑوں اور ہزاروں واقعات حیا کے ہو رہے ہیں اگر عورت میں حیا نہ رہتی تو میرے خیال سے تو پھر یہ تعداد جو ہے بے حیائی کی اور رزینہ کاریوں کی یہ دس گنے بڑھ چکی ہوتی کیونکہ عورت کی رضا اس میں تقریباً تقریباً ضروری ہے بغیر رضا کے نہیں ہوتا یہ تو ہزاروں میں ایک دو واقعات ہیں کہ جہاں بغیر رضا کے جبر و اقرا سے ہوا ہے اس لیے اللہ نے حیا رکھ کر کے عورت کے میں مرد کے مقابلے میں زیادہ یہ مطلب نہیں مرد کے اندر نہیں چونکہ ایمان کا حصہ ہے تو مرد میں بھی ایمان ہے تو عورت میں بھی ایمان ہے لیکن یہاں فطرتن حیا جو ہے مرد کے مقابلے میں عورت میں رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کو بے حیائیوں سے کافی حد تک روکا اس ملک میں کیا ہوا اس ملک میں اسی حیا کو جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ آ... اب آپ کرشمہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں اس ملک کے اندر کہ مرد کو اتنا ننگا کر کے نہیں دکھاتے جتنا عورت کو ننگا کر کے دکھاتے سمجھا ہے؟ وہ عورت تیار ہوئی نا اس کے لیے تو جب عورت تیار ہو گئی اس کے واسطے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پورا معاشرہ اخلاقیوں کی آ... نظر ہو گیا اگر عورت اپنی حیا کو کے بنیاد پر اپنے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ دی تو کبھی بھی یہ بے حیائی اتنی عام نہ ہوتی اس ملک کے اندر تو یہ حیا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے حد دسنا زہیر ابن و حرقال حد جریران جریر عن سہیری عنہ ابن دینا رانبی صالح نبی حرئیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پہلے حدیث بھی نہیں کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے اس کے ستر سے کچھ اوپر یا حضرت ابو رحرا کہتے ہیں یہ آپ یوں فرمایا کہ ساٹھ سے کچھ اوپر بے پہ کا لفظ اصل میں آتا ہے تین کے لیے سات کے واسطے نو کے واسطے یہ عدد کے واسطے بلکہ یوں کہ یہ یہ جبکہ دس سے اوپر یعنی مطلب تیرہ ہیں اور کیا بولیں گے پندرہ ہے سترہ ہے انیس ہے اسی طرح سے تیئیس ہے اور پچیس ہے ستائیس ہے انتیس ہے اسی مطلب سر دس سے اوپر جو بھی اکائی آتی جائے گی اس کو بے لفظ عرب میں استعمال ہوتا ہے تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا کہ ستر سے اوپر یا رابی کو شبہ ہے کہ آپ نے فرمایا ساٹھ سے کچھ اوپر درجے ہیں ان میں افضل ترین درجہ جو ہے وہ تو ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا اور ادنا درجہ جو ہے سب سے کم وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے آپ کی نظر پڑ گئی وہاں سے ہٹا کر ڈال دی جائے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کچھ چلنے والا چلے گا اور اس کے پیر میں چپ جائے گا تکلیف ہوگی گندگی پڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ بھئی اندھیرے میں کسی کا پاؤں اس میں پڑے گا کسی گند، کپڑے خراب ہوں گے پیر گندے ہو جائیں گے آپ نے ت... اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں جس کو لوگ بڑی اس طرح توجہ نہیں کرتے تو فرمایا کہ یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے تو ایمان حیا کو الگ سے بیان کرنے کا مطلب اس کی اہمیت یہ روک <coughs> <laughs> <hier coughs> دیتا ہوں اس میں نے کہا تھا کہ پہلی حدیث مجھے بولنا ہے تو چونکہ اس سے ملتی جلتی حدیث آگے بھی آئیں گی تو انشاءاللہ شاء اللہ جب آگے بولوں پڑھوں گا, گا تب بیان کا ان <coughs> اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان ستر سے اوپر درجے ہیں شعبے ہیں اور حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے و سپون کا لفظ ہے بےتعا کا لفظ زیادہ خیال مفصرین اور محدثین کا اور علماء کا جو عربی کے عالم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اقبال مختلف ہیں لیکن زیادہ رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ تیرہ سے لے کر اور بیس کے درمیان جو عدد ہیں ان کے لیے لفظ بضع استعمال ہوتا ہے مثلا بز آشارہ یا بز آشارہ اور اسی طرح سے بضع و عشرون تو یہ بضع کا لفظ تو ہر دہائی کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے دس سے اوپر جو بھی عدد ہوگا اس کے لیے بےدا کا لفظ بعض ہوا بارہ بھی ہو سکتے ہیں تیرہ بھی ہو سکتے ہیں آخری جو ہے اس کا انیس ہوگا پھر اسی طرح سے اکیس سے شروع تیئس سے شروع کریں گے تو آخری عدد اس کا انتیس ہوگا پھر اسی طرح سے سے شروع کریں گے آخری عدد انتالیس ہوگا تو تین سے لے کر کے اور نو کے بیچ میں دہائیوں میں اس کے لیے لفظ بےدا ہو سکتا ہے تو اس کے بہتر تہتر شوبے یا چوہتر یا پچہتر یا چھہتر یا جو بھی ہیں تو ستر سے اوپر کا ترجمہ میں نے اسی لیے کیا کہ ستر سے اوپر کچھ شعبے ہیں ایمان کے امام نووی رحمہ اللہ اور ابو حاتم ابن حبان ابن حبان, ابن حبان ابن حبان ابن حبان اور ہیں ابو حاطم ابن حبان جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے قرآن حکیم میں پہلے غور کیا کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ ایمان کے ستر سے اوپر شعبے ہیں جو اسی سے نیچے اور ستر سے اوپر تو میں نے پہلے قرآن حکیم میں غور کیا کہ وہ چیزیں کہ جن کو ایمان کے تحت داخل کیا جائے وہ کتنے ہیں قرآن شریف میں غور کیا تو وہ تو وہ پہنچ پاتے پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے حدیث میں غور کیا ساری حدی میں نے تلاش کی اور وہ اعمان کے جو ایمان کے شعبے بن سکتے ہیں وہ ان کو میں نے کاؤنٹ کیا شمار کیا تو میں نے حدیث کے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں اب جو میں نے غور کیا تو قرآن شریف میں سے جتنے نکلے اور حدیثوں میں سے جتنے نکلے ان سب کا مل کر مجموعہ جو ہے وہ تہتر بنا ہے تو اتنی محنت ان حضرات نے کی بہرحال تو حاصل یہ ہے محدثین کا ان حد... اس حدیث کو لانے سے کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا ایک حصہ ہیں اور یہی دراصل محدثین کا مسلک بھی ہے ایک یہ گفتگو ہے کہ صاحب ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ یہ کیا ہے بعض حضرات کا خیال یہی ہے کہ بھائی اسلام الگ چیز ہے اسلام بغیر ایمان کے ہو سکتا ہے اور ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے اور یہ بالکل غلط ہے دونوں میں کوئی نسبت اور تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اسلام تو بغیر ایمان کے لغت کے لحاظ سے ڈکشنری کے اس کے میننگ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے مگر ایمان جو ہے وہ جبھی ہوگا جب اس کے ساتھ اسلام بھی ہو تو دونوں میں یہ نسبت ہے حضرت حسن بصری رحم اللہ کا جو فرمانا ہے وہ بہت اچھا ہے ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایمان جو ہے محض کسی آرزو اور تمنا کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک بیج ہے جو دل کے اندر بویا جاتا ہے اور امال جو ہیں وہ اس کے برگوبار ہیں تو درخت خالی بیج کو نہیں کہتے اور درخت کے پتے بغیر بیج کے نہیں ہو سکتے تو ایمان جو ہے اور اسلام ان دونوں میں یہ رشتہ ہے کہ جیسے بیج اور درخت کے پتے دونوں میں وہی رشتہ ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بہرحال آمال ایمان سے اور ایمان آمال سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان باطن میں جو چیز ہے اس کا نام ہے اور اسلام جو ظاہر میں جو چیز ہے وہ اس کا نام اسلام ہوگا اعمال ظاہری سے ہوتے ہیں ہاتھ اور پاؤں سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ بڑے اہم امال جو انہیں کو ایمان سے جوڑا جائے گا جو بہت معمولی ہیں کہ کوئی بھی آدمی کرے اس کے کرنے سے آدمی یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ان کو ایمان سے نہیں جوڑیں گے وہ بہت اچھے اگرچہ اعمال ہوں حیا کو یہاں فرمایا کہ ایمان کا شعبہ ہے جس کو الگ اس لیے کہا حیا کی اہمیت بتلانے کے واسطے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اور حیا اصل میں ایک وہ وصف ہے کہ اگر وہ بیدار ہو کسی انسان کے اندر تو وہ برائیوں سے بچتا ہے اچھائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور اگر حیا نہ ہو تو پھر برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک حیا ففل معاشی جب تیر اندر حیا نہ رہے اب اس کے بعد تیری مرضی جو چاہے سو کر حیا ہی تو لگام دینے والی ہے جیسے ایک جانور جو ہے وہ آزاد ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگام لگانی پڑتی ہے بغیر لگام کے وہ کنٹرول نہیں ہوتا اسی طرح سے حیا جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتی ہے مرد ہو کے عورت ہو کہ وہ برائیوں سے بچائے اپنے آپ کو کہ اس کو حیا ہے اب حیا لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے اور حیا اللہ سبحان و تعالی سے بھی اور حیا اللہ سبحانہ و تارا سے ہو جائے تو پھر انسان ان برائیوں سے بھی رکتا ہے کہ جس کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو لوگوں سے ہیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ بھئی وہ کام نہیں کرے گا جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں تنہائی کے اندر وہ کام کر لے گا لیکن اگر اللہ سے ہیا ہے تو پھر آدمی کسی کے سامنے ہو یا تنا ہو برائی کا کام نہیں کرے گا حضرت عثمان ندی اللہ کے جو وصف بتلایا گیا صحابہ میں اشدم حیا ان عثمان تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان ندی اللہ تنہائی کے اندر بھی اپنے بدن کا وہ حصہ کہ جو چھپایا جاتا ہے اس کو نہیں کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس واسطے اللہ سے حیا ہے تو جو اللہ سے حیا کر رہا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو جس حالت میں اس حالت میں بھی برائی سے بچ رہا ہو ظاہر ہے کہ وہ ایسی برائی کیسے کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ جس کو دوسرے دیکھنے والے بھی یہ اس یہ حیا جو ہے یہی درسل ایمان کا ایک شوگا ہے۔ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا جریران سہیلان عبداللہ بن دینارنا نبی صلی اللہ علیہ نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ایمان و بدون او بدون و 60 شعبہ فافضلها فا قول لا اله الا الله و ادناها اماتۃ الاذى عن الطريق والحیاہ شعبہ من الايمان ابو رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شعبے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت ابو ریرا کو صحیح یاد نہ ہو کہ آپ نے بےذو سبون فرمایا یا بےذو ستون فرمایا تھا یعنی ساٹھ سے اوپر یا ستر سے اوپر تو یہ اس روایت میں دونوں باتیں آ گئی اور آپ نے فرمایا کہ افضل ترین شعبہ جو ہے وہ ایمان کا وہ تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنا درجہ اس کا راستے سے تکلیف کو ہٹانا ہے اور حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے تو حیا کے بارے میں تو میں نے ابھی بتلا دیا جہاں تک افضل ترین شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ محض کہنا بڑا کہنا نہیں ہے بے شک آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ اس پر بھی ازر ملے گا مگر اگر اسی صورت میں ملے گا جب کہ اس کا یقین ہو جس وقت کہہ رہے ہیں چاہے اس وقت ذہن متوجہ نہ ہو رہا ہو لیکن یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد اگر کہہ رہے ہیں تو سوار تو ملے گا لیکن جہاں تک ایمان کے افضل شعبہ ہونے کا تعلق ہے وہ تو یقینا کہ جس وقت انسان اپنے دل کے تصدیق کے ساتھ کہے وہی کہنا جو ہے اصل ایمان کا افضل درجہ ہوگا اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہی معبود ہیں اور اللہ ہی حاکم ہیں انہیں کے حکم پر چلنا ہے ان کے حکم کے برخلاف کسی اور کے حکم پہ نہیں چلنا تو یہ یوں کہیے کہ پورا ایمان اور پورا اسلام اس میں آ جاتا ہے اور ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف کو ہٹانا یعنی راستے پر اگر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جس سے چلنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے گندگی پڑی ہے کانٹے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ایسی کوئی چیز کے رات کے اندھیرے میں یا بے خیالی میں کوئی آدمی جا رہا ہو اس کے پاؤں کو تکلیف پہنچا سکتی وہ چیز وہ بھی ہٹا دینا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ ادنا درجہ اس کو قرار دیا گیا اور حیا تو ایمان کا حصہ ہے اہم حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و امر و وزیر ابن حرب قالو حدثنا سفیان ابن اوینا ظہری عن عن قال عبیل اسمین صلی اللہ علیہ وسلم سمیانبی صلی اللہ علیہ وسلم رجولن یا الحیاء فقال الحمر الحیاء سالم اپنے والد سے یہ والد ہیں ان کے عبداللہ اللہ ابن عمر ابن الخط رضی اللہ عنہ تو یہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہا ہے تو آپ نے سن کر فرمایا کہ ہاں حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اس واسطے یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا خیال کرنا ہی چاہیے آپ بھی مثلا آپ بھی کسی کو مسلمان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ بھی کہیں گے بھائی مسلمان ہو کر یہ کام کر رہے تمہیں حیا نہیں آئی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ سے حیا کرنی چاہیے اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ایک مسلمان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وقال مر بعتن من الانصار يعيذ اخاهو یہ وہی لفظ ہے۔ حدثنا محمد ابن مسن مسن مسن و محمد بن بشار واللفظ لابن مسن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتاده قال سمعت ابو السوار يحدث انه سمع عمران ابن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحیاتی اللہ بخیر فقال بشیر ابنقاب ان من مکتوب الفارکین فقال عمران و حد سقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توحدس ابوثوار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران ابن حسین نبی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حیا جو ہے وہ خیر ہی لاتی ہے یعنی اس کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے حیا جس کے اندر ہے تو بشیر ابنقاب نے یہ سن کر کہا کہ حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حیا سے وقار آتا ہے انسان کے اندر اس کے اندر سکینہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر یعنی مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ ایک باعزت اور باوقار با آدمی بن جاتا ہے جس کے اندر حیا ہوتی ہے تو حکمت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یعنی عقل مندوں کی کتابوں میں یا پچھلی مذہبی کتابوں میں تو حضرت عمران ابن حسین صحابی جو ہیں انہوں نے ان کو ٹوکا بشیر ابن کاب کو اور کہا کہ میں تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تو مجھ سے حدیث بیان کر رہا ہے دوسری دوسری کتابوں سے نقل کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے صحابی نے ٹوکا جو ہے وہ اس لیے ٹوکا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کہہ دینا کافی نہیں تھا اس بات کے لیے ضرورت سمجھی گئی کہ تو دوسری کتابوں کو بھی اس سے تائید نقل کرے اس کا مطلب یہ کہ اگر دوسری کتابوں کے اندر وہ چیز نہ ملتی تو رسول اللہ کی بات کے اندر وزن نہ ہوتا یہ تھا صحابہ کا انداز کہ جب اللہ نے اور اس کے رسول نے فرما دیا خلاص اب اس کے بعد کہیں ہوتا ہو نہ ہوتا ہم کو کیا ضرورت ہے ہم کہیں اور تلاش کریں اس چیز کو کہ وہاں بھی پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو کسی اور کی تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ہے ان حضرات کا آج ہماری حالت یہی ہے ہماری حالت کو ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بڑے ہی فخر کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں کے اقوال اور ان کی رائے نقل کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ان کی رائے ہے اللہ کے رسول کے بارے میں ان کی رائے ہے کیا ہوتا ہے اسے اللہ کے رسول کے شان میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا کسی غیر آدمی کے کوئی اچھا کہہ دینے سے یا, یا نہ برا کہنے سے ان کی شان گھٹتی ہے نہ اچھا کہنے سے ان کی شان بڑھتی ہے اللہ کے رسول شان والے تھے اسلام جو ہے بازمت ہے کوئی اس کو اچھا کہتا ہو یا نہ کہتا ہو اچھا کہے گا اس کی اپنی اچھائی ہے نہیں کہ اس کی برائی ہے لیکن نہ اللہ کی شان گھٹتی اور پڑتی ہے نہ اللہ کے دین کی شان گھٹتی اور ہے نہ اللہ کے رسول کی شان گھٹتی اور پڑتی ہے سمجھ آیا تو اس لیے ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی اور کی تائیدیں نقل کرنے کی یہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی اس آخری دوسری حدیث کے اندر اور مزید اس کے اسی واقعے کی تفصیل ہے حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارسي قال حدثنا عماد بن زيد عن عساق وابن صويد أن أبا قتادة حدثا قال كنا عند عمران بن حسين في رهد مننا وفينا بشير بن كعب فحدثنا إمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة خير كله قال او قال الحياة كله خير فقال بشير بن كعب إن لا نديد في بعض الكتب ابي الحكمه ان من سكينه ووقارا لله قال ومنه ضاف قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال الا ارى احدثك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فاعاد عمران الحديث قال فاعاد بشير فغضب عمران قال فما نقول انه منا يا ابا نجد انه لا باس تو یہاں اس کے راوی جو ہیں وہ ہیں قطع پہلی میں ابو سوار تھے اس میں راوی قطع ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے اندر تھے بیٹھے ہوئے تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ کل کی کل خیر ہی ہے یعنی اس میں اچھائی ہے بس تو بشیر, بشیر ابن کعب نے یہ کہا کہ ہم بعض کتابوں کے اندر یہ حکمت والی عقل والی کتابوں کے اندر ہم یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ حیا سے جو ہے وہ سکینہ اور وقار پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے تو اس سے جو ہے عمران جو ہے وہ غصے ہو گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے کی وجہ سے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس کے مقابلہ کرتے ہو میرے سے تو عمران نے پھر حدیث سنائی بشیر نے پھر وہی بات کہی تو پھر حضرت عمران کو غصہ آ گیا تو کہتے ہیں کہ ہم برابر یہ کہتے رہے کہ اے ابو نجید یا ابو نجید کنیہ تھا عمران کی کوئی حرج نہیں کہلے لینے دیجئے اس کو اچھی بات تو کہہ رہا ہے مطلب یہ تھا تو ذرا سا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کوئی غلط بات کہہ رہا ہوتا تو چلیے آپ اتنا غصہ ہو جاتے اچھی بات کہہ رہا ہے کہہ لینے دیجئے اس طرح ان کے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا کیا گیا لیکن بارہ اصول وہی سامنے آیا جو میں نے عرض کیا تھا حدثنا عساق ابن اسبراہیم قال اکبر حد حدثنا ابو نعام قال سمیتو حجیر حجیر ابن ربیع يقول عن عمران ابن حسین دوسرے حدیث عن صفیان ابن عبد اللہ يا رسول اللہ فی الاسلام لا پھر اسلامی قولہ باد وفی حدیث ابی اسامہ غیر کالق العامن طب اللہ مستقیب سفیان ابن عبداللہ سقفی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے سلسلے میں مجھے ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس کے تعلق سے پھر آپ کے بعد اور ابو اُسامہ کی روایت میں غیرہ رکھا آپ کے علاوہ کسی اور سے جو بات میں نہ پوچھوں یعنی مطلب یہ کہ اس کا جواب بس آپ ہی دے سکیں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے بعد تم اس پر مستقیم ہو جاؤ یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا ان الدین کالو ربنا اللہ سم مستق جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہم ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کر لی ٹھیک وہی آمن تو بلّا سم مستقیم یہ کہو تم اللہ پر ایمان لے ہے پھر مستقیم ہو جاؤ وہاں اس کے بعد قرآن حکیم کو ساید نے فرمایا تنزل علی ہی ایسا کہنے والے اور استقامت اختیار کرنے والوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اچھا صاحب یہ استقامت کیا کی ہے استقامت کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں یک لفظی اگر کوئی ترجمہ کریں آپ اس کا ترجمہ کریں کہ جم جانا کیا مطلب جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے بس اب اس بات پر جم جاؤ یعنی اس کے جو تقاضے ہیں ایسا کہنے کے ان تقاضوں کو پورا کرو اب اس کے خلاف ادرادر مت جاؤ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں جو حکم اور جو فیصلہ اس کا ہوگا ہماری گردن اس کے سامنے چکی ہوئی یہ ہماری ہمارا جسم اور ہماری روح یہ سب کچھ اس کی ملکیت ہے اور دوسرے کی ملکیت میں کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں تصرف جو ہوگا وہ مالک کی مرضی سے ہوگا تو مالک اللہ ہیں ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم اپنے اس, کے, اس کی ملکیت میں جو ہمارا جسم ہے جو اس کی ملکیت میں ہے ہم اس کے اندر اپنی مرضی کا تصرف کریں اللہ کی مرضی کے خلاف یہ ہے استقامت کے معنی تو پھر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ قرآن شریف میں فرمایا تو یہ آپ نے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 ان سفیان ابن عبداللہ سقفی کے سوال پر آپ نے یہ بات کہی بہت مختصر کتنی اچھی نصیحت ہے کہ آمنت آمن تو بلّہ دو لفظ کے اندر نصیحت ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پوری زندگی کا نقشہ اس سے بدل جاتا ہے اگر آدمی اس کو مان لے امان جو ہیں وہ ایمان کا جز ہوتے ہیں امان خیر تو اس لیے وہ حدیثیں لا رہے ہیں کہ جس سے یہ ہو کہ کون کون سے اعمال خاص طور پر اسلام کے ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کو ایمان کا جز کہا جا سکے تو عبد اللہ ابن امر عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا اسلام اچھا ہے اسلام میں کون سی باتیں اچھی ہیں یہ مان ہوں گے جی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کہے جس کو تو پہچانے اور جس کو نہ پہچانے جاننے جاننا شرط نہیں ہے کہ سے جان پہچان ہو تبھی سلام کریں گے بلکہ یہ کہ یہ ایک مسلمان کا بحثیت مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کو سلام کہا جائے مگر مسئلہ اب یہ آ جاتا ہے اس زمانے میں کہ بھائی نہ پہچاننے کے معنی یہ ہیں کہ صاحب آپ یوں نہ جانتے ہوں کہ صاحب یہ کس کس کا نام کیا ہے اور کون سے خاندان کا ہے کس ملک کا ہے کون سی زبان بولتا ہے یہ جاننا ضروری نہیں مگر اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ یہ جاننا بھی ضروری نہیں کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے اتنے تو پہچان ضروری ہے اس لیے کہ یہ مسلمان کا حق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنی پہچان تو ہونی چاہیے کہ جو آدمی سامنے ہے وہ مسلمان ہے کون ہے کس کا بیٹا ہے کس خاندان سے یہ جاننا ضروری نہیں لیکن مسلمان ہونا چاہیے اب سوال یہ کہ مسلمان جو ہے وہ ہے یا نہیں وہ کیسے پہچانا جائے گا اس لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے ہر چوبیس گھنٹے نماز پڑھ ہی پڑے گا نماز کے وقت میں نماز پڑے گا اسی کے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ رمضان بھی روزے رکھے گا سال کے گیارہ مہینے کیسے ہوگا آخر کوئی نہ کوئی تو پہچان ہوگی کہ جس کو دیکھ کر اجنبی کو بھی جس سے کوئی پہلے سے دی شنید اور جان پہچان نہ ہو لیکن اس کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور جب اتباعات معلوم ہو جائے گی تو اس کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو السلام علیکم کہا جائے اسی لیے اسلام کی وضا جو ہے جس سے اسلام کی وضا کے معنی کیا جس سے کہ دیکھنے سے وہ آدمی مسلمان سمجھ جائیں. ظاہر ہے کہ اس کی اسلام کی وسعت کی بات ہے کہ اسلام نے کچھ چیزوں کو تو خود متعین کر دیا اور کچھ چیزوں کو متعین نہیں کیا مثلا اس کو تو متعین کر دیا کہ داڑھی ہونی چاہیے اور موچ کٹی بھی ہونی چاہیے عف السلام ایف الوہا وقف الشوارب وخالف یہود بل مشرقیناڑ بڑھاؤ کا کترواؤ اور اس طرح سے مشرقین اور یہود کے تم خلاف ہو یعنی مطلب ان سے الگ پہچانے جاؤ اس کو تو متعین کیا لیکن یہ کہ جو کرتا اور قمیص یا شرط جو بھی کہی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے پاجامہ کیسا ہونا چاہیے کس کپڑے کا ہونا چاہیے یہ اس کو متعین نہیں کیا ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہدایتیں جو دی گئی ہیں وہ یہ کہ مردوں کا لباس عورتوں سے الگ ہونا چاہیے عورتوں کا لباس مردوں سے الگ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ساتھ ایک ہی قسم کا کپڑا ہے مرد پہن لو چاہے عورت پہن لو یہ نہیں ہوگا بلکہ لانت بھیجی ہے ان پر ان عورتوں پر کہ جو مردوں جیسے وضاح اختیار کریں اور مردوں پر جو عورتوں کی جیسی ڈھنگ اختیار کریں یہ بھی ایک صورت تعین کی ہے تیسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی جو ارشادات ہیں اس میں اگرچہ یہ آپ کے سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف رنگ استعمال کیے ہیں کپڑوں کے اندر یعنی مختلف رنگ کے کپڑے آپ نے استعمال کیے ہیں لیکن جہاں تک آپ کی پسند کا تعلق ہے پسند معلوم ہوتی ہے کہ سفید کپڑا آپ کو پسند تھا ترغیب کی صورت ہے لیکن یہ نہیں کہ کوئی اور رنگ ناجائز ہے البتہ فقہانے جو احادیث سے جو مسر نکالا ہوئی ہے کہ بالکل کھلا پیور لال رنگ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے شوقی ہے اس کے اندر اور مرد کے لباس میں جو ہے وہ ایسی شوقی نہیں ہونی چاہیے تو یہ اتنی بات ضرور ہے لیکن سوال یہ کہ جب اس کی کاٹ چھانٹ جو ہے اور ڈیزائن کپڑا وہ جو ہے شرٹ کا یا پاجامے کا یا جو بھی چیز پہنی جا رہی ہے اگر متعین نہیں کیا اسلام نے تو پھر کیا آخر ہمارے لیے راستہ ہے تو میں نے ایک لفظ یہ بات ایک لفظ کہا ہے کہ جس سے کہ وہ آدمی مسلمان سمجھا جائے تو مکس اپ نہ ہو کہ جس ملک میں ہیں اس ملک میں غیر مسلم اور مسلمان ایک ہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں یہ اسلام کو پسند نہیں یہی وہ بات تھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ذمہین جو غیر مسلم رہتے تھے ان کو یہ ہدایت دی کہ مسلمانوں کو لباس نہیں پہنو گے اس کو آج کل کے مصف نے حضرت عمر کا تعصب قرار دیا اور ایسا نہیں کہ مستف کو عقل نہیں ہے سمجھ نہیں سمجھتے ہیں مگر ایک موقع مل جانا چاہیے تاکہ وہ بے خبر ان لوگوں کو بہکا سکیں اس میں حقیقت تو یہ ہے کہ ذرا سبھی غور کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ سخت جو تاثر تو کہتے ہیں تنگ نظری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وسط نظر جو ہے وہ اصل میں اس میں کام کر رہی اور وہ کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو قوم غالب ہوتی ہے طاقت اور قوت میں ہوتی ہے لوگ اسی کے طور طریق کو اختیار کرتے ہیں اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انا سو اعلیٰ ملو کے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں میرا مطلب یہ کہ بادشاہ سلامت ایک متعین طور پر نہیں لیکن جو بادشاہ کے گرد و پیش جو حکومت ارباب حکومت ہیں اور سلطنت ہیں اور عمراں ہیں ان کا جو طریقہ ہوتا ہے لوگ پھر اسی طریقے کو اپنا لیتے ہیں اس لیے کہ غلبہ انہی کا ہے تو جو قوم کسی ملک میں کسی خطہ زمین میں غالب ہوتی طاقت اور قوت اور اقتدار میں ہوتی تو لوگ اس کے طریقے کو اپناتے ہیں آج بالکل صاف کھلی بات ہے کہ ہمارا اگر لباس بدلا ہے تو کس چیز نے بدلا ہے کس نے ہمارے ڈنڈے مارے ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ کہ چونکہ ایک قوم کا غلبہ ہے اس قوم کا جو لباس ہے ہم نے اس لباس میں اختیار کر لیا ہر زمانے میں یہ رہا ہے تو چونکہ عرب کے اندر اور اسلامی جو مملکتیں تھیں اس میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوا تو وہاں یہ اس, کا اس بات کا امکان تھا اور نہ صرف یہ کہ امکان تھا بلکہ شروعات ہو گئی تھی لوگوں نے کرنا شروع کیا تھا کہ مفادات حاصل کرنے کے لیے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اپنا کچھ عزت اور وقار حاصل کرنے کے لیے جو ذمی تھے جو غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں کو طریقہ اختیار کرنا شروع کیا تمہار نے اس روک دیا کہ نہیں تمہارے جو حقوق ہیں تم کو وہ اس, اسی, اسی آ, تب بھی ملیں گے جو تمہارا طریقہ ہے تم اس کو اختیار کے رکھو تمہیں لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے طور طریقے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تم جو اپنے طریقے پر رہو ہمارے اوپر جو اللہ نے فرض کر دیا کہ تمہارا حق ادا کر رہے ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے اپنے آپ کو مکس مت کرو مسلمانوں کے ساتھ تو یہ تھی وہ وجہ کہ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رلکٹ نہ ہو غیر مسلموں کو اپنا طریقہ جو ان کو انہوں نے اپنے کسی بھی وجہ سے اس کو اختیار کیا ہوا اسی پر رہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کافر رہتے ہوئے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرے تو یہ تھی نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہرحال یہ کہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کہیں بھی ہوں وہ بحثیت مسلمان کے کیا جائیں اور وہ پہچانے جائیں تب ان کو کوئی دیکھنے والا السلام علیکم کہے گا اور جب اتنا ہی پتا نہیں کہ آنے والے جو ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے تو کیسے سلام کہیں گے اس لیے یہ ہوا کہ من ارستہ ملم تعریف کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں لیکن یہ جاننا ضروری نہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور یہ کون سے خاندان کے ہیں یہ جاننا ضروری نہیں یہ ہے مطلب کہ پہچانو کہ نہ پہچانواد داسانی اب اتر احمد ابن عامر ابن عبد اللہ ابن سرح المسری اسی واسطے وہ بات ابھی تھوڑی سی نامکمل رہ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ پہچانا جائے لیکن بات پھر بھی یہ کہ آخر وہ کیسے کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے کہ وہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے پہچانے جائیں فکہ نے اس سلسلے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملک کے یہ ہے اسلام کی وہ اور کوئی تنگی کے اندر دیکھی اسلام نے نہیں رکھی مگر جت تھوڑی بہت تو ہے اور اتنی تنقید کو ہم گوارا کرنے کو تیار نہیں فقہاں کا کہنا یہ ہے کہ جس ملک کے اندر علماء اور صلحہ اپنے لیے ایک وزا کو تجویز کر لیں تو پھر وہی اسلامی لباس بن جاتا ہے اولاما اور صلحہ یہ ہے با. اور ظاہر بات ہے کہ علماء صلاحہ جو ہیں وہ خلاف شریعت جو ہے وہ اس وضاح کو اختیار نہیں کریں گے خلاف شریعت کے معنی یہ ٹائٹ لباس ہو یا اس سے یہ کہ بدن کے کچھ حصے جھلکتے ہوئے ہوں یا یہ کہ اس سے غیر مسلموں سے مشابہت ہوتی ہو ایسے سوال ہی نہیں کہ اس ملک کے علماء اور صلاح جو ہیں وہ ایسے وضاح کو اختیار کریں گے اس کا امکان نہیں جب وہ مل کر کے کسی ایک آدمی کا نہیں بلکہ علماء کا مطلب پورا اس, اس ملک کے جو بھی اہل علم دین اور اہل علم شریعت ہیں اور اہل صلاح اور تقوی ہیں وہ مل کر کے جو وہ ایک لباس کو اختیار کریں گے وہی اسلامی لباس بن جائے گا عبد عمر عمر اللہ ابن بن ابن العاس سے یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے وہاں تو اسلام کے کون سا اچھا اسلام اچھا ہے وہاں تو, تو امال پوچھے تھے اسلام کے اعمال کون سے زیادہ اچھے ہیں اور یہاں مسلمان کون سا اچھا ہے فرمایا کہ وہ کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں سلیما المسلم من سلیم المسلمسانی ویدی تو معلوم ہوا کہ سلم کے معنی جو ہیں جس سے کہ اسلام بنا ہے اس کے معنی ہی امن پیس شانتی کے ہیں لڑائی جھگڑا خطرہ ڈینجر یہ اسلام کے جو لفظ ہے اس کے معنی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو لہذا مسلمان وہی ہوگا کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں ہاتھ سے محفوظ رہنے کے معنی یہی ہے کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جس سے کہ دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے زبان سے محفوظ رہنے کے معنی یہ ہے ایسی بات نہ منہ سے نکالے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے یہ ہے تو یہ اچھا مسلمان اور آج اب سوچیے کہ ہمارا مذہب اسلام ہم مسلمان لیکن اور محفوظ رہتے ہوں گے ضرور ہم سے شاید لیکن مسلمان تو محفوظ نہیں رہتا نہ ہمارے ہاتھ سے نہ ہماری زبان سے اس لیے کہ آج کل تو ہمارا سب کا مل مل جل کر یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ جہاں ایک سے دو آدمی بیٹھے ہوں گے وہاں مسلمانوں کی غیبت اور صاحب ان پر بہتان ترازیاں اور ان کے تعلق سے بدگمانیاں یہی سب ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ اچھا مسلمان ہونے کی صورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے روکا ہے ہم کو ان برائیوں سے حدس الحسن الوانی اخبرنا ابو آسمیہ سمعت جابرن یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلیمنسلیم المسلیم السانی ویدی یہ ابو زبیر کی روایت ہے پہلے جو روایت تھی وہ عبد اللہ ابن امراص کی تھی اور مضمون دونوں کا ایک ہے اور تیسری اس کے بعد آ رہی حدیث کہ اب نبی موسیٰ قلتو یا رسول اللہ تو اسلامی افضل قال من سلیم المسلمون من لسانی ویدی یہاں اسلام کون سا اسلام افضل ہے تو جواب میں آپ نے وہی بات فرمائی کہ وہ اس شخص کا اسلام سب سے افضل ہوگا کہ جس دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں عن حدثنا اسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن ابن ابي عمر ابي ابي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن السقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب بن ايوب بن عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب إليه مما سواهما ومن كان الله لا يحبه إلا لله رہاؤ کفر بادن قلعہ کما ذخرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ اس نے پا لیا ہے جس میں تین باتیں ہوں مطلب یہ کہ ایمان اس کو حاصل ہو گیا ایمان کا مزہ اس کو مل گیا وہ تین باتیں کیا ہیں فرما وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں اس کے نزدیک اس شخص کے نزدیک وہ ہر چیز سے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہوں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے برابر نہ ہو جیسے ایک صحابی شد میں ہو سکتا ہے کہ آج وہ آئے آئیں ایک صحابی نے عرض کیا تھا حاضر ہو کر یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں گھر میں جاتا ہوں تو مجھے بڑی بے چینی رہتی ہے مجھے اپنی نہ بیوی سے محبت ہے نہ اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے نہ مجھے اپنی ذات سے اتنا لگاؤ ہے مجھے تو بس آپ سے زیادہ محبت ہے میں جتنی دیر آپ سے غائب رہتا ہوں میں بے رہتا ہوں یہ آپ نے صاحب نے نارض کیا تھا اور اس پر سوال یہ تھا کہ جب, جب میں مر جاؤں گا تو آپ تو انبیاء کے ساتھ جنتوں میں ہوں گے میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے اول تو تم پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا اور اگر چلا بھی گیا تو کہاں میں اور کہاں آپ تو مجھے کیسے چین آئے گی آپ کو نہیں دیکھوں گا آپ نے فرمایا کہ ام ام ام ام کہ آدمی وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا رہا ہے تو اچھے کے ساتھ محبت کرو گے اچھوں کے ساتھ رہو گے اور بروں کے ساتھ محبت کرو گے بروں کے ساتھ رہو گے انبیاء کے ساتھ محبت ہے تو انبیاء کے ساتھ رہے تو یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں کے غالب آ جائے یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کو قرآن حکیم میں بھی فرمایا قرآن آبا حکم و اپنا حکم و اخوان حکم و ان وہ تجارت تم تقسو نہ وہ نہ احب الیکم من اللہ و رسول ہی و جہاد ان فیصف اللہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری بیویاں اور اخبان اور تمہارے بھائی اور اسی طرح سے تمہارے خاندان اور وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو اور اسی طرح سے وہ تجارت کے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے تمہیں کہ اس میں گھاٹا اور نقصان اور خسارہ نہ ہو جائے اور اسی طرح سے وہ تمہاری بلڈنگیں اور مکانات کے جو تمہیں بہت پسند ہیں اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے وہ حکم آنے کے بارے میں تمام مفسرین یہی کہتے ہیں یعنی مطلب کیا اللہ کا آزاد آ جائے دنیا میں تو اس آیت سے اور اس روایت سے اور یہاں جو یہ محدیث آ رہی اس کا یہ معنی نہیں ہے کسی چیز سے محبت مت کرنا دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا محبت و فطری ہے تب رہی ہے وہ اس کے لیے آپ جو چیز فطرت میں رکھی گئی اس کو نکالیں گے کیسے اب کون شخص جو ہے اپنے دل سے اپنے بچوں کی محبت کو نکال کر پھینک دے اپنی بیوی سے محبت نہ کرے اللہ تعالی نے تو خود قرآن شدی میں فرمایا وَمِنْ ان خل خَلَقَ السکون ارحا أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ہے إِلَيْهَا نہ کماوتم و رحم اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان میں اس نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اب یہ مطالبہ کہ اس بیوی کی محبت نکال دو اپنے دل سے یہ تو عجیب بات ہے اللہیائی تو محبت رکھیں اور اللہیاں یہ کہیں گے کہ نکالو محبت یہ تو ٹکراؤ ہے اسلام میں تضاد نہیں ہے تو ٹکراؤ نہیں ہے. اس لیے مطلق محبت بری چیز نہیں ہے وہ تو ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے تبھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں اولاد کے دل میں محبت ہوگی ماں باپ کی تبھی تو وہ اطاعت کریں گے استاد کی محبت شاگردوں کے دل میں ہوگی جبھی تو ان کا ادب اور احترام کریں گے تو یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ محبتوں سے تو قائم ہے تو محبتوں کو نہیں کھرچنے کو کہا گیا لیکن درجہ بدرجہ ہی تو ہے دنیا میں یہ تو نہیں سب کی محبت ایک ہی جیسی ہے جیسے دنیا میں سب کی محبت ایک جیسی نہیں تو پھر اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام چیزوں کی محبت ایک درجے میں نہیں ہونی چاہیے محبتیں ہوں دوسروں کی مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب تک غالب آ جائے کہ جب دو, دو تقاضے ہوں ایک اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ایک دوسرے کا تو دیکھنا ہے کہ ادھر کو کھچڑا ہے تو ہمیں جدھر کو کھچ رہا ہے کھچ رہا ہوں, اسی محبت غالب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کرنے کی ضرورت ہے یہی ہے مطلب یہاں کہ اس لیے احب کا لفظ ہے زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول ماسی باس ہے زیادہ محبوب ہوں اچھا سر دوسری بات اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی انسان سے جو محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے کوئی غرض دنیا بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی غرض ہے تو پھر دنیا میں رہ رہو جو لینا ہے اور اللہ کے واسط کسی سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں اصل تو محبت اللہ کی سے اللہ کی تھی جب اللہ کی تھی تو اللہ کے خاطر کسی سے محبت کر رہے ہیں اور اس کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ والوں سے محبت کرے گا اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا ان لوگوں سے محبت کرے گا جو اللہ کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں ان سے نہیں محبت کرے گا جنہوں نے اللہ کے دین کو پس پوچھ ڈال رکھا ہے متیور فرمبرداروں اور متقی اور پہس سے محبت کرے گا نافرمانوں فرمانوں سے فاصقوں سے فاجروں سے محبت نہیں کرے گا یہ مطلب اللہ کے لیے محبت کرنا تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہ پسند کرے کہ وہ کفر میں لوٹ کر چلا جائے بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اس سے جیسا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے آگ میں ڈلنے کو کون پسند کرتا ہے دور سے بھی جڑ نہیں آتی اسی طرح سے کفر کے نام سے بھی آدمی کے اندر نفرت اور اسے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اس کے پاس کو بھی نہ پھٹکے جیسے آگ کے پاس کو بھی آدمی نہیں جانے کو تیار ہے کہ دور سے بھی اس کی حرارت جو ہے وہ ناگوار ہوتی ہے اسی لیے کفر کے قریب کو بھی نہ جائے یعنی مطلب کفر کے سے ریلیٹڈ جو کام ہیں وہ کام کے پاس کو بھی نہ جائے کیونکہ اس کا رشتہ کفر سے ہے ان کاموں کا یہ ہے ناپسند ہونے کے معنی یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر اور یہ کہ جس سے محبت ہے اللہ کی خاطر ہے اور کفر اس کو اس طرح ناپسند ہے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو یہ تین باتیں جن میں آ جائیں تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے اس کا مطلب اس کو ایمان حاصل ہو گیا ان حدثنا محمد اس میں بھی یہ حدیث آ رہی ہے یہ مضمون آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں انسن کال قال رسول اللہ رس اللہ وسلم بنا بحیثیم غیر انجا ان یہودین اور ایک روایت کے اندر اسی مضمون کو لے کر کے اور یہاں تھا کہ یہود فرقر کفر میں لوٹ جائے یا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ یہودی یا نسرانی ہو اس بات کو وہ ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے وہاں تو لفظ قفر تھا اور یہاں یہودی اور نسرانی معلوم ہوا کہ یہودی اور نسرانی بننا یا ان کے طریقے کو اختیار کرنا وہ اس کو اس طرح ناپسند ہو جیسے آگ میں جلنا انسان کو ناپسند ہوتا ہے بن حرب قال حدثنا اسماعیل ابن علیہ دوسری سند وحدثنا حدسنا شیبان ابن وبی شیب کال حدسنا عبد الوارث قلعہ عبدالعزیز ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبدن وفی حدیث عبد الوارث رجول خط اکونا احب المال آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بندہ یا دوسری روایت میں کوئی شخص الفاظ کا فرق ہے کہ اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں اور اس کے مال اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو ان سب سے زیادہ محبت جب رسول اللہ کے ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ مومن ہوگا یہاں مومن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا بلکہ یہ کہ مومن جب ہے تو رسول اللہ پر ایمان لایا تو رسول اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے تو ایمان کامل جب ہی ہوگا جب ساری محبتوں پر اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے وہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ عمر رضی اللہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہوئی تو عمر نے عرض کیا اللہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ نفسی مگر میرا نفس وہاں خاموش ہو گئے یعنی اللہ نفس, نفسی کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں مگر میری نفس جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں اضوان شبیر صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق کہ اللہ نفسی پر خاموش ہو گئے وہاں یوں نہیں کہا کہ مگر میرا نفس آپ سے زیادہ پسند, محبوب ہے خاموشی جی کا مطلب کیا میرا نفس کے بارے میں تو آپ ہی فرمائیں گے محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کسی سبب سے تو محبت ہوتی ہے بغیر سبب کے تو نہیں محبت ہوتی ہے. تو ان اسباب میں مثال کے طور پر کوئی خوبی کوئی اچھائی ہو کہیں تو وہ, وہ چیز محبوب ہوتی ہے کہیں خوبصورتی ہے خوش آوازی ہے یا اور کوئی کمال ہے اس طرح کا مثال کے طور پر کوئی کوئی اچھا کیلی گرافی کسی کے آپ نے دیکھی کسی کا آرٹ اچھا دیکھا تو یہ اس آدمی سے بھی محبت ہو جاتی اس لیے کہ اس کے اندر ایک کمال ہے خوبی ہے کوئی خوبصورت پھول دیکھا اس سے محبت ہے معلومہ خوبصورتی تو اسباب محبت میں ایک سبب ہے کسی بھی طرح کی خوبی کسی کے اندر ہو دوسرا اس محبت کو ہم کہیں گے محبت یہ طبعی ہے اس کے واسطے کہیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب محبت پیدا کرو نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ فرمائش اور مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے نہ واضح نصیحت کرنے کی ضرورت ہے جہاں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے جہاں کوئی خوبی نظر آتی ہے آدمی اس سے محبت کرتا ہی اسی واسطے اس ایسی محبت کو کہیں گے محبت طب ہے طبیعت جو ہے وہ خود آدمی کو اتنا متوجہ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے لہٰذا اسے محبت کر لو دوسری دوسرا سبب محبت کا جو ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان کی عقل یہ فیصلہ کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ فائدہ پہنچانے والی مجھے اس سے فائدہ ہوگا آرام ملے گا راحت ملے گی تو اس واسطے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے واضح مثال اس کی کیا ہے مثلا دوا ہے تو دوا کو آدمی پسند کرتا ہے اگر وہ بیمار ہے تو دوا وقت پر اس کا استعمال کرنا اور اس بات کی فکر کرنا دوا ختم نہ ہونے پائے وغیرہ وغیرہ یہ سارا جو اس کو لگاؤ یہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک قسم ہے محبت کی لیکن اس کو محبت طبی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہ دراصل محبت یہ جو ہے اس کی عقل چونکہ یہ فیصلہ کر رہی ہے اور اس کی سمجھ اور کہ صاحب یہ جو ہے چیز فائدہ پہنچانے والی ہے اس واسطے اس سے محبت ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت عقلی یہ مثلا اور کوئی مثال نہیں کہ صاحب آپ ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو جانا ہے نیو یارک بہت سی فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور آپ کو کوئی سروکار نہیں آؤ جاؤ لیکن وہ فلائٹ جس کا آپ کو انتظار ہے جس سے آپ کو سفر کرنا ہے جیسے وہ آیا ہے تو آپ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے جو ہے اس کو دیکھنے کی فکر میں بھئی ایسے کیا پیار ہو گیا اس سے معلوم گا کہ دراصل چونکہ اسی سے سفر کرنا ہے عقل نے ایک اپنی طبیعت کو ادھر متوجہ کر دیا ہے تو ایسی محبت کو عقلی محبت کہہ سکتے ہیں تیسرا سبب جو ہے محبت کا وہ ہے دراصل یقین انسان کا جس کو دوسرے لفظوں میں بالکل صاف قریب کرنے کے لیے اپنی بات کو ایمان جو ہے وہ ایک سبب بنتا ہے محبت کا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو اور نہ زندگی میں دیکھنے کی کوئی امید ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے کوئی بلکہ یقین یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس کا پورا یقین ہے مگر اس کے باوجود محبت اللہ سے ہے تو یہ محبت جو اللہ سے ہے بے شک اس میں طبیعت کو بھی آپ دخل مان سکتے ہیں بے شک اس میں آپ عقل کو بھی دخیل مان سکتے ہیں مگر ان سب سے بڑھ کر دراصل یہ محبت اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ موجود ہے اس کو محبت ایمانی کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہم آپ کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ آپ میں یہ خوبی تھی آپ میں یہ خوبی تھی آپ کے رخسار ایسے تھے آپ کی اب, آ, آ, آب کے ابرو ایسے تھے آپ کے ہاتھ ایسے تھے ہم اس لیے تو نہیں محبت کرتے وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں بھی تھیں سب سے بڑھ کر خوبیاں تھیں آپ کے اندر مگر ہم آپ سے محبت ان خوبیوں کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ یہ کہ وہ چونکہ رسول اللہ ہیں اس لیے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اس کو اس محبت کو محبت ایمانی کہیں گے اور ظاہر ہے کہ ایمانی محبت جو ہے وہ اللہ سے ہو سکتی ہے ایمانی محبت اللہ کے رسول سے ہو سکتی ہے ایمانی محبت اللہ کی کتابوں سے ہو سکتی ہے ایمانی محبت اللہ کے فرشتوں سے ہو سکتی جن جن چیزوں کا تعلق ایمان سے ہوگا ان, ان چیزوں سے محبت ہوتی جائے فرشتوں سے محبت ہماری اس واسطے نہیں ہے کہ وہ بڑے حسین ہیں بڑے خوبصورت ہیں بڑے با ہیں سمجھا وہاں کوئی محبت نہ کوئی ہماری عقل وہاں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرشتوں سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا تم بیمار ہو جاؤ گے بارش نہیں کی روزی نہیں ملے گی بچے نہیں ملیں گے یہ کوئی عقل فیصلہ نہیں کرتی تو ان ساری باتوں کی وجہ نہیں بلکہ یہ کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے فرشتے موجود ہیں تو فرشتوں میں محبت کرنا اس کو محبت ایمانی ہی کہتے ہیں تو محبت ایمانی جو ہے وہ صرف اللہ اور ان کے رسول اور اس کے فرشتے اور ان کی کتابوں سے اور جن چیزوں سے ایمان کا رشتہ انہیں سے محبت ہے جب یہ محبت کسی اور سے ہے ہی نہیں تو پھر اب کانفلکٹ کیا رہا جھگڑا کیا ہے محبت ایمانی صرف اللہ سے ہے اگر اتنی محبت نہیں ہے تو کہ مومن یہ میں نے تقریر اس لیے کی ہے کہ لا مینو احادم تم میں سے کوئی شخص نہیں ہو سکتا بعض لوگوں نے یہ فکر کی ہے کہ صاحب کیا یہاں واقعی کوشش مومن ہو ہی نہیں سکتا یا با کمال نہیں ہو سکتا اس تقریر کی ضرورت ہی نہیں یوں کہ یہ کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ ہو اور محبت ایمانی ہے کیونکہ ایمان کی محبت تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ تھوڑی ہوگی وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہوگی اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ایمان بھی نہیں ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ لائیو مینو احتم تم میں سے کوئی شخص ممن نہیں ہو سکتا اب رہ گئی بات اہب فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حیثیتیں جو ہیں ہم سے مراد یہ کہ میں اور آپ یا ہمارے جیسے دنیا میں کتنا بھی ہوں لوگ ہماری جو ہیں کئی حیثیتیں ہیں مثلا ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم موجود ہیں دوسری حیثیت یہ ہے کہ صاحب ہم مخلوق ہیں تیسری حیثیت یہ ہے کہ مخلوقات میں بھی ہم نہ پتھروں میں سے ہیں نہ درخت اور گھاس پھوس کے اندر سے ہیں نہ ہم حیوانات میں سے ہیں بلکہ ہم انسان ہیں یہ بھی ہماری حیثیت ہے پھر ایک اور چیز جو ہم کو ممتاز کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں دنیا میں انسان تو بہت سے ہیں مگر ہمارا امتیاز اور ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے ہمارا تخصص کیا ہے کہ ہم مومن ہیں تو جب ہم کو یہی چیز سب سے ممتاز کر رہی ہے تو اس کا وہ اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہمارے مومن ہونے کا جب تک ہمارے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان ہو نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ ہو تو اس واسطے جب ہمارے اندر یہ پہلو کہ ہم مومن ہیں یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے ہمارے نزدیک تو ہمیں اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہیے ہم اگر ہاں یوں سمجھیں ہم انسانوں میں کہ ایک انسان ہیں ہم موجودات میں کہ ایک موجود ہیں ہم جو ہے مخلوقات میں کہ ایک مخلوق ہیں تو پھر جو چاہے سو کرتے رہیے لیکن اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہم کہتے کہ نہیں بلکہ یہ کہ ہم مثل اور موجودات کے نہیں ہیں بسر اور مخلوقات کے نہیں ہیں بسر اور انسانوں کے نہیں ہیں بلکہ ہم سب سے ممتاز جو ہیں انسان ہیں اور مومن ہیں تو پھر لازمی طور پر اس کا یہ جو تقاضا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت زیادہ اہم زیادہ غالب ہونی چاہیے اس کے بغیر کیسے مومن ہو سکتے ہیں تو صاف ترجمہ اس حدیث کا یہ ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس محبت کے معنی کیا ہیں اس کا بھی علماء نے یہ بات کہ دی کہ محبت جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے کہ صاحب آپ جو ہیں وہ بس یہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے تو محبت ہے مجھے تو محبت ہے مجھے تو محبت ہے اس کا نام محبت نہیں ہے بلکہ محبت کے معنی جو ہیں وہ یہ کہ اس محبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کیا جائے ایک شخص کا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ مجھے محبت ہے ارے یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی یہ تو دعویٰ ہے ہاں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں مجھے محبت ہے ارے بھائی یہ تو دعویٰ ہے دلیل کیا ہے دلیل جو ہے کوئی نہیں سوائے اس کے مجھے محبت ہے تو آپ دلیل پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے دلیل ظاہر اس کی ہوگی کہ بھائی بیوی کے حقوق اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں بیوی کو خوش رکھے ہوئے ہیں تو اب کہا جائے گا ہاں یہ دلیل ہے پوری صاحب اولاد کے ساتھ محبت ہے بھائی کیا دلیل ہے اس کی محبت ہے صاحب بس محبت ہے کوئی نہیں مانے گا محبت کی دلیل یہ بنے گی کہ اولاد کے واسطے آپ محنت کر رہے ہیں کما کے کو کھلا رہے ہیں ان کو پلا رہے ہیں ان کو تعلیم دلا رہے ہیں ان کو ادب سے رہے ہیں ان کو دوسرے بچوں سے میں اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تب اب کہا جائے گا کہ ہاں واقعتم یہ محبت ہے تو محبت کی دلیل ہونی چاہیے صاحب آپ کو جو ہے وہ خوشبو بہت پسند ہے دلیل کیا ہے بھائی خوشبو بہت پسند ہے اور ذرا خوشبو پاس لائیے تو آپ جو ہے ناک بند کر بیٹھ جائیں بھائی کیسی محبت ہے خوشبو سے جب آپ ناک بند کر رہے ہیں تو اس واسطے خوشبو کے دل... محبت سے پیار ہونے کی دلیل ہے کوئی نہ کوئی اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے اس کی دلیل کیا ہے دعوا کرنے سے تو نہیں دلیل بنے گی کہ وہی دعوی اور وہی دلیل ہو دلیل اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم جو ہے اس پر چلے جتنا چلے گا اتنی ہی اس کی محبت جو ہے وہ اس سے نمایاں ہوگی اسی واسطے قرآن حکیم میں اس کو ایک ہی آیت میں صاف کہہ دیا گیا کل ان کن تم تو اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو واقعی کمال ہے قرآن شریف کی اس آیت میں اس وقت جو مانا اس وقت دماغ کو کھلے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اس وقت حدیث سامنے ہے تو بڑا کمال معلوم ہو رہا قرآن شریف کی اس آیت کا کل ان کن تم تو ہے بون اللہ یہ حبب کو بولو تین حصے بڑے اہم ہیں اور آگے چوتھا حصہ وہ لکم جنوبوں کو اللہ گفور اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو اس کی یعنی رسول کی مایو نے کہا کہ اگر تم کو رسول سے محبت ہے تو کیوں وجہ اس کی میں نے بتا دی کہ اصل محبت اللہ سے ہے اور رسول سے محبت کیوں اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہیں اس واسطے نہیں کہ وہ جو ہے فلا کے بیٹھے تھے اس واضح نہیں کہ وہ فلانے ملک کے تھے اس واضح نہیں کہ ان کے ان کا رنگ روغن ایسا تھا اس واضح نہیں کہ ان کا قد و قامت ایسا تھا اس واضح نہیں کہ ان کی زبان ایسی تھی بلکہ اس لیے کہ رسول اللہ تھے تو رسول اللہ سے محبت اگر رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ہے تو اللہ سے محبت تو اس سے پہلے ہوگی وہاں سے بات تو وہیں سے چلے گی اس لیے کا قل ان کن تب تو اللہ اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر جو جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور جن جن کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا وہ سب کے سب محبوب ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی بچوں کے ساتھ محبت ہے تو بچوں کے کپڑے بھی اچھے لگ رہے ہیں بچوں کے کھیل بھی اچھے لگ رہے ہیں اپنے بچوں کے دوسروں کے نہیں اپنے بچوں کے جن سے پیار ہے تو محبوب کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے اس واسطے جب اللہ سے محبت ہوگی تو لازمی طور پر رسول اللہ سے محبت ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت ہو کیا بس مجھے اللہ سے محبت ہے رسول اللہ سے نہیں جھوٹ ہے یس yes, اسی طرح سے کوئی سس کا مجھے رسول اللہ سے تو ہے مگر اللہ سے نہیں غلط وہ بھی, وہ بھی اے, محبت نہیں ہوگی تو محبت جب اللہ سے ہو جائے تو رسول اللہ سے بھی ہوگی قطب اللہ سے بھی ہوگی ملائکت اللہ سے بھی ہوگی مساجد اللہ سے بھی ہوگی سب سے محبت ہوتی جائے گی آئی بات سمجھ میں نہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے سے کہ مسجد سے محبت کر لے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں جو اللہ سے محبت کر رہا ہے کہ کتاب اللہ سے محبت کر لے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں جو اللہ سے محبت کر رہا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کر لے وہ خود بخود ہوتی جائے گی اس لیے کہ اللہ سے محبت تو کہا قل ان کن تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب یونی یہاں کہا میری پیروی کرو کیونکہ پیروی اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے پیروی تو کرنے کے واسطے وہ چیز محسوس مشاہد ہونی چاہیے پیروی اور فالو کرنا کس کو فالو کریں گے جس کو دیکھا نہیں اس کو کیسے فالو کریں گے اس لیے کہا فتبعونی اسی بات سے رسول ہے فقط اطالہ جس نے رسول کی ساتھ کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی کون اطاعت کر لے گا اس لیے کہا فتبعونی میری اطاعت کرو اب بات صاف ہے روزہ رکھو کیسے روزہ رکھو جیسے رسول نے روزہ رکھا نماز پڑھو کیسے نماز پڑھو جیسے رسول نے نماز پڑھی وضو کرو کیسے وضو کرو جیسے رسول نے وضو کی یہ کون کہے گا جیسے اللہ نے کی جیسے اللہ نے کی جیسے اللہ نے کی تو رسول کی اتباع ہوگی اسی میں گویا یوں کہیے کہ اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے رسول کی اتباع سے خود اچھا صاحب اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص محبت کرے اور محبت کے تقاضے پورے کر لے تو اب دو ہی صورتیں ہیں وہ یہ کہ صاحب ایک تو یہ کہ صاحب جن سے محبت کی انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں اس کو مجھ سے محبت ہے سمجھ ہے اور جب وہ ریئلائز کر لیں کہ ہاں ان کو مجھ سے محبت ہے اور اس کو تسلیم کر لیں تو پھر لازمی طور پر ادھر سے بھی صحیح ریسپانس ملنا چاہیے صحیح جواب ملنا چاہیے ایک ون وے ٹریفک تو بہت ہی غلط چیز ہے کہ آپ تو محبت کر رہے ہیں کسی چیز سے اور وہ جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ آپ محبت کر رہے ہیں کہ کہ وہ آپ سے محبت کرے اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن سے مجھے محبت ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تھوڑی دیر کے یہ مان اگر آپ کو کسی بزرگ سے کسی عالم سے محبت ہو جائے چھوڑ دیے آج کل ہم لوگ دنیا دار ہیں صاحب ہم کوزیڈنٹ صاحب سے محبت ہو گئی اس کنٹری کے پرزیڈینٹ صاحب سے اگر ہم معنی ہو جائے کہ پرزنی صاحب ہم سے محبت کر رہے ہیں تو یہ تو بہت عالی بات ہوگی ہماری محبت جو ہے اس کا صلح مل گیا اس لیے کہ جن سے ہم نے محبت کی ہے وہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں یہاں اسی بات کو کہا گیا قل انکنتم تحبون اللہ آپ کہہ دیجئے اگر تم نے محبت کی اللہ سے تو پیروی کرو محبت صحیح ہو گئی دلیل مل گئی تو اب کیا ہوگا اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اتنی بڑی بات ہوگی ایک آیت. اللہ اب رہ گیا یہ کہ تم انسان ہو انسان خطا, خطاؤں کا پتلا ہے کہیں بھی خطا ہو سکتی ہے پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہا وہ فل لکم جنوب اگر تم اتباع کی کوشش کر رہے ہو اور کہیں کہیں بلا ارادہ خلاف ورزی ہو جائے تو اس کی فکر مت کرنا اللہ جو ہے معاف فرما دیں یہ یا مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے آج سے محبت کی اور آج سے میں پیروی کرتا ہوں مگر میرے پچاس سال زندگی کے جو گزر چکے ہیں گناہوں کے اندر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کے یا رسول اللہ میں میری زندگی گناہوں میں گری ہوئی ہے گنےگار لیکن میں نے کبھی شرک نہیں کیا میں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے میں نے ڈنڈوت نہیں کیا اور میں اللہ, اللہ کو ایک ہی مانتا رہا ہوں اور اسی طرح سے جب سے میں مسلمان ہوا میں نماز بھی پڑھتا رہا ہوں. اور رمضان آئے تو میں نے روزے بھی رکھے ہیں یہ سب کام میں نے کیے مگر ہوں کو نے آپ میرے لیے کیا فرماتے ہیں آپ نے اس کے اوپر یہی فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے تم جب گنا کو گناہوں کی تو معافی ہوتی ہے نیکوں کی معافی کہاں ہوتی جب اللہ غفور ہے تو کیا نیکوں کے واسطے ظاہر گنہ گاروں کے لیے اس لیے کہا کہ وہ یقیر لکم سنو وقم اگر اللہ کی محبت اور اس کی رسول اللہ کی اتباع کے اندر اگر کہیں کچھ لفظش ہو گئی تو وہ یقیر لکم جنو وقم اللہ معاف فرما دیں گے اس لیے کہ وہ محبت کر رہے ہیں تم نے اللہ سے محبت کی اللہ تم سے محبت کر جب دو طرفہ محبت ہے تو اگر تھوڑی بہت کمی رہ جائے نظر انداز کر دیا جائے گا واللہ اللہ غفور رحیم اس لیے کہ اللہ تو ہے ہاں مغفرت فرمانے والے اور وہ مغفرت فرمانا اس کا جو ہے وہ کسی دباؤ اور زبردستی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رحیم اس لیے کہ وہ مہربان ہے تو اس آیت میں دراصل اسی بات کو کہا گیا کہ محبت کی دلیل جو ہے وہ اتباع ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں محبت کا دعوی کرنے والوں کے کہ محبت کی دلیل کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اتباع ہے کہ نہیں جتنا اتباع رسول اللہ کا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت نہیں اب دعویٰ کرنے کی کہ محبت خود ہی کھل لئے کہ ہاں محبت ہے اور ہزار مرتبہ نہیں بلکہ لاکھ مرتبہ کوئی کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے رسول اللہ سے بھی محبت ہے اور عمل خلاف ہو تو دلیل کوئی نہیں اس دعوے کی تو اس طرح سے اس محبت کے بات سمجھ میں آتی حد مالک صلی اللہ علیہ شعبا کہتے ہیں کہ میں نے قطعہ سے سنا اور وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا یا ایمان والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایک یا آپ نے فرمایا یو لی جاری ہی اپنے پڑوسی کے لیے یعنی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے دراصل یہ روایت میں جو اختلاف ہے یہ اس اختلاف کو مسند ابن ابد کیا نام ہے وہ ابد ابن حمید کے اندر اس اختلاف کو لیا گیا ہے کہ آپ نے لیا خی فرمایا تھا لی جاری ہی اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے بخاری نے جو اس کو لیا ہے وہ بغیر شک کے لیا ہے لیاخی ہی کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے بھائی, اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اس بات کو بھی سمجھنا میری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 اب یہ ایمان جہاں جہاں پایا جائے گا وہیں وہیں محبت بھی ساتھ چلے گی سمجھا ہے نا کیونکہ ایمان کی محبت ہے تو اب ہم کو اللہ سے محبت ہے جو اللہ سے محبت کرے گا ہم کو اس سے محبت کرنی پڑے گی ماں سواری اس کا پیدا نہیں ہو سکتا ہاں اگر یہ امکان ہو کہ بھائی محبوب تو ایک کا ہوگا یا میرا ہو یا ان کا ہو اب اگر وہ کیا نام کوئی اور محبت کرنے لگ جائے اور محبوب اس کا ہو لے تو میں تو محروب ہی رہ جاؤں گا یہ صورت ہو تو بے شک تھر آدمی دوسرے سے جلے جس کو آپ کہتے رکابت سونے کہ بھئی رقیب ہو گیا کیوں رقیب ہو گیا بھئی میں جس سے محبت کرتا ہوں تم کیا ہو کرتے ہو یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے یہ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ محبوب تو ایک ہی کو مل سکتا مجھے مل گیا تجھے نہیں ملنے گا تجھے مل گیا تو مجھے نہیں ملے گا تب یہ جھگڑا ہے لیکن جہاں اس بات کا اطمینان ہو کہ نہیں محبوب جو ہے وہ کسی ایک کا نہیں وہ ایک سے زیادہ کا ہو سکتا ہے تو پھر محبت کرنے والوں کی جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی خوشی ہوگی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ صاحب آپ کو ایک آرٹ پسند ہے آپ جائیں کسی میوزیم کے اندر آپ نے دیکھا یہ پکچر جو ہے بڑی خوبصورت کسی نے بنائی ہے آپ کو بڑی پسند آئی دوسرا آدمی آگے کھڑا ہو گیا چلنے لگا کیا دیکھ رہے ہیں صاحب کہ لیں صاحب پکچر بہت اچھی آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا سمجھا آپ کو غم نہیں ہوگا خوشی ہوگی کیوں اس واسطے کہ جس چیز کو آپ محبوب قرار دے رہے پسندیدہ قرار دے رہے ہیں اس کو دوسرا آدمی بھی پسندیدہ کہہ رہا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی ہزار آدمی اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کی ہزار گنا خوشی ہو جائے گی تو اللہ سے محبت کرنے والوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے جو ہیں ان کی کثرت سے غم نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی وہ بھی محبوب ہو جائیں گے جب وہ محبوب ہو گئے اسی کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے بھی پسند ہو مثرن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو کرتا آپ کو پسند ہے وہی کرتا آپ اس کو بھی پہنا ہے جو شیروانی آپ کو پسند ہے وہی شیروانی آپ اس کو پہنا ہے. یہ کیسے ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور دین کی نسبت سے جس بات کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کو دوسروں کے لیے پسند کیجئے یہ ہے مطلب بالکل صاف مطلب ہے کہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے تو دوسرا مومن جو ہے اس کو آپ یہ چاہیں گے کہ نمازی نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا اچھی بات ہے دوسرے کے بعد سے آپ یہ چاہیں گے کہ روزے دار نہ ہو آپ سمجھتے ہیں قرآن شریف پڑھنا اچھی بات ہے کیا دوسرے کے لیے آپ یہ چاہیں گے کہ قرآن شریف نہ پڑھے دائرے کے نہیں کیونکہ آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھا ہے کہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی لہذا ایک مومن کے لیے بھی آپ اسی بات کو پسند کریں کہ آپ اس کو بھی وہی راستہ سجائیں وہی بات بتائیں کہ جو آپ نے اپنے لیے فیصلہ کیا کہ دنیا اور آخرت میں یہ چیز مفید ہے وہی دوسرے کے لیے بھی مفید ہوگی اور اسی راستے پر دور تو آپس میں ہمدردی گویا ہے دینی لحاظ سے یہ سارے مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے سمجھ میں آیا یہی وہ بات ہے اسی واضح سے کہا یہ ادین النسیحا دین جو ہے وہ خیر کا نام ہے تو خیر کس کے ساتھ کریں گے وہاں خیر جو ہے وہ اپنے اپنے اپنے نفس کے لیے بھی ہے اپنے فیملی کے واسطے بھی ہے اپنے کمیونٹی کے واسطے بھی ہے ساری دنیا کے انسانوں کے واسطے بھی ہے وہ نصیحت اور خیرخائی جو ہے وہ سب کے لیے ہو۔ اپنے لیے تو اس لحاظ سے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ کل کوئی اس جسم کو ہمارے ہاتھ پاؤں کو جہنم میں جلنا پڑے یہ اپنے ساتھ خیرخائی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرخوائی کے معنی یہ ہیں کہ ان کو ایسے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے کہ وہ جانم کا ایندھن نہ بنے اسی واسطے قرآن حکیم فرمایا کم وہ کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جانم کی آگ سے بچاؤ تو دین ہے ہی نصیحت کا نام یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اپنی چال چلتے رہیں بیوی کے در جا رہی بچے کے در جا رہے آپ کو کوئی فکر نہیں یہ تو غلط بلکہ یہ کہ اگر آپ نے دین کے راستے کو اپنے لیے پسند کیا ہے اس واسطے کے دنیا و آخرت میں وہ کامیابی کا راستہ ہے تو پھر دوسروں کو بھی دوسروں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرو اور اس کی کوشش کرو اور یہی احسا دین کا ایک تقاضہ ہے اسی لیے کہا کہ تم میں سے کوشش مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اسی بات کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اور اگر پڑوسی والے مانا لیا جائیں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ہمارے ذمے پڑوسی کی بھی خیر خواہی کرنا اس کی بھی بہتری سوچنا اس کو بھی دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچانے کی جد و جہد کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو رہ رہے ہیں ہمارے اڑوس میں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کیا فتنے اور فساد ہو رہے ہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے ہم سمجھیں ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں کیسے ہو سکتا ہے پڑوسی کے گھر میں آگ لگے تو ہم کو کم سے کم اور کچھ نہیں تو لوٹا پانی کے لیے لے کے دوڑنا ہی چاہیے آگ بجائے تو آگ آپ کے گھر کو بھی لیٹ ہوگی کیا نام جلائے گی تو اس لیے جو فتنے اور فساد اور خرابیاں اخلاقی اور عقیدے کی اگر پڑوس میں ہوں لی اور مثبت طریقے پر ان کو بھی خیر خواہ کے جذبے سے اس کو اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے یہ مطلب ایسا اس کا. جا کر محفوظ ہو گئی اس پہ کوئی آنچ نہیں آئی اور ساری ضرب جو کچھ پڑ رہی ہے اور ساری آفتیں جو کچھ آ رہی ہیں وہ ہاتھ پاؤں پہ آ رہی ہیں اسی واسطے دی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں جائیں وہ زبان سے اپنے اپنے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی تو ٹھیک ٹھیک رہیے تو ٹھیک رہے گی تو ہمارے بھی محفوظ رہیں گے تیری غلطی کی بھگتان ہم کو بھگتنا پڑتا تو یہ دنیا میں بھی یہی ہے اور ظاہرے کے آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ زبان کے فتنے جو ہیں اس کی وجہ سے انسان وہاں مصیبتوں میں زیادہ تر مبتلا ہوگا اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی اس کے فتنوں سے آ, زبان کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے تول پھر بول یہ اسی لیے کہتے ہیں یہ نہیں کہ اپنا بولے جا رہے بولے جا رہے نہ بولنے سے پہلے سوچنا نہ بولنے کے بعد سوچنا بلکہ اگر سوچنا ہے تو بولنے کے بعد سوچ رہے صحیح کہا تھا غلط کہا تھا پہلے کیوں نہیں سوچ لیا اس لیے پہلے تول اور پھر بول جو عقل مندوں نے کہا وہ اسی واسطے کہا ہے کہ زبان جو ہے اس کو اپنے قابو میں رکھا جانا چاہیے تیروں کے ہتھیاروں کے تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا اس واسطے زبان کو قابو میں کرنا نہایت اہم بات تو آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے اور آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا کے لحاظ کرے اس کا احترام کرے دو باتیں ہوئی اور تیسری بات یہ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا بھی احترام کرے تو یہاں مہمان جس طرح سے پڑوس کے سلسلے میں میں نے یہ بات کہی کہ وہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ پڑوسی مسلمان ہے کہ غیر مسلمان اسی کے ساتھ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ رشتے دار ہے کہ یہ رشتے دار نہیں اجنبی ہے پڑوسی ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق قائم ہوا اسی طرح مہمان میں بھی یہ بات ہے کہ مہمان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتے دار ہے دوست ہے جان پہچان والا ہے کہ بے جان پہچان والا ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلمان مہمان ہے اس کا اکرام ہونا ہے یہ ایمان کی علامت ہے آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہت والسلام کا جو قصہ قرآن حکیم میں نقل کیا گیا ہے سورہ ازاریات میں بھی اور اور جگہ بھی اس میں یہ کہ ابراہیم علیہط والسلام کے پاس دخل علیہ فقالوا سلاما قال السلام فراغ الى فراغیلا فجاء بے سمین کچھ آدمی آئے سلام علیکم سلام خود ابراہیم علیہ السلات وسلام کہہ رہے قومم اجنبی لوگ ہیں لیکن ان اجنبی لوگوں کو یہ دیکھ کر کہاں سے آئے کیوں آئے کیا مطلب کیا واسطہ آخر کیوں یہاں کے دھمک گئے یہ سب کچھ نہیں فراغی جو لوگ آئے ہیں حالانکہ وہ اجنبی ہیں لیکن پہلا کام ابراہیم علیہ اسلام کیا کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ گھر میں چلے گئے اور جا کر کے ایک موٹا سا بچڑا بیک کر کے اور لا کر کے ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد انہوں نے جب نہیں کھایا تو پھر اور جو ہے کہ ان پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھئی آپ لوگوں کیا حال ہے مطلب یہ کہ کیا پروگرام کیا ہے آخر کس لیے آپ تشریف لائیں اب پوچھ رہے ہیں کھانا لا کر تو معلوم ہوا کہ مہمان جو ہے اس کی خاطر اور مدارات اس بات پر موقوف نہ ہو کہ یہ رشتے دار ہیں دوست ہیں مسلمان ہیں جانے پہچانے ہیں یا اجنبی ہیں پہلے خاطر کرو بعد میں پوچھو کیا مسئلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کبھی اور دوسرے بہت سے حضرات کا آخر تک ہم تو یہ دیکھتے چلنا پڑھتے کیا کے, کے دیکھا بھی اپنے بزرگوں کو جن, کا جن کے زیارتیں کرنے یا ان کے ان سے ہمیں پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ ان کے ہاں تو مہمان جو آتے تھے مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا سہارنپور میں مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں تو دنیا کے لوگ مہمان آ رہے کھا رہے دو دو دن تین تین دن چار چار دن ٹہرے ہوئے ہیں کھا رہے کبھی یوں نہیں پوچھا بھائی کیوں آئے تھے تم لوگ بس کھانا ہے کہ چل رہا ہے کھاؤ پیو چائے کے بعد چائے چل رہی کھانے کے بعد کھانا ہے. اور دو دو تین دن, دن روز پڑ اس کے بعد چلتے بعد انہوں نے مسافر کر لیا پوچھ, لیا پوچھ لیا پوچھ لیا نہیں پوچھا نہیں پوچھا کیوں آئے تھے کیا بات <سؤال> تھی یہ ہے وہ طریقہ اکرام زیب کا اور اچھا پھر یہی نہیں کہ ویسے ہی خدا کے پڑ گئے بلکہ اگر کوئی نیا آدمی آ کے کیا تو یہ ہے کہ بھائی کھانا ابھی تیار ہے بس تھوڑی دیر میں کھانا کھائیے یا کھانا کھا ہے جو بھی ہے تو یہ نہیں کہ پہلے یہ پوچھو کیوں آئے پہلے کھانے کو پوچھو اس کی خاطر کرو وہ سانس لے لے آرام سے بیٹھ جائے پھر بات کرو جو کچھ کرنی تو یہ ایمان کا ایک اثر ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علم نے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے تو اس میں گویا تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ بولے تو بھلی بات بولے نہیں تو خاموش رہے اور ایک یہ کہ پڑوسی کا اکرام اور تیسرا یہ کہ مہمان کا اکرام ہونا چاہیے دوسری حدیث جو آ رہی اس میں بھی یہی بات ہے ترتیب کا فرق ہے اور ایک یہ کہ وہاں لیاس مت اور دوسری حدیث میں لیاسکوت کا لفظ ہے کہ جب بولے تو یہ تو بھل بھلی بات بولے یہ سکوت اختیار کرے امام نووی نے یہ معلوم ہوتا ہے امام نوی جو حدیث اس مسلم شریف کے شرح کرنے والے ہیں اگرچہ بعد میں اور بھی اس کی شرح ہوئی امام شبیر احمد صاحب عثمانی اللہ علیہ نے شرح کی لیکن متقدمین میں پرانے لوگوں کے اندر امام نووی کی شرح ہی اصل میں چلی آتی ہے اور اس پر لوگوں نے بڑا اعتماد اور بھروسہ کیا ان کی شرح کو دیکھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام نووی جو ہیں یہ ان کا بزرگوں سے اولیاء اللہ سے اور صحیح معنی میں جو اہل تصوف تھے اس زمانے میں فضیل ابن عیاض وغیرہ ان لوگوں سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے اسی لیے ان کے اقوال القاسم القشیری اور فضیل ابن عیاض رحم اللہ ان کے اقوال نقل کیے اس لیے کہ یہ میدان دراصل صوفیہ کا اور اولیاء اللہ کا رہا ہے کہ صاحب انسان کو اپنے اوپر قابو پانا اور اخلاق نبوی جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا تو زبان کو خاص طور پر قابو میں کرنے والی بات یہ صوفیہ کے اور اولیاء اللہ کے یہاں اس کی بڑی محنت کرائی جاتی تو امام نووی نے ابو محمد عبداللہ ابن ابیزید جو مراکش کے مالکی اما کے اندر گزرے ہیں ان کے قول نقل کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھلی باتیں جو ہیں وہ حدیث کی روشنی میں وہ چار ہیں چار باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے یہ چار باتیں اگر کوئی شخص اپنے اندر لے لے اور اختیار کر لے سمجھ لو کہ اس نے بھلائیاں اپنے پاس جمع کرنی کیا ہیں وہ چار باتیں ایک تو یہی کہ جب بولے تو اچھی بات بولے نہیں تو خاموش رہے حدیث آپ کے سامنے گزر گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بے مقصد اور بے فائدہ جتنے بھی کام اور باتیں ہیں ان سب سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے تو معلوم ہوا کہ یعنی سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کے کرنے سے نقصان کیا ہے کہ بھائی فائدہ کیا ارے بھائی فائدہ نہیں تو نقصان کیا بھئی کر کیوں نہ پھر آپ کا جب کوئی فائدہ نہیں ایک مسلمان کو اللہ و تعالی ہر انسان کو اللہ و تعالی نے جو بھی چیز دی وہ ایک نعمت ہے تو اور اس کے دیے جانے کا ایک مقصد ہے اس مقصد میں استعمال کرو گے صحیح استعمال ہے اس کا حق ادا کر دیا اور اگر اس مقصد میں نہیں استعمال ہو رہا تو قطع نظر اس کے کہ وہ آپ غلط مقاصد میں استعمال کر رہے کہ بے فائدہ استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس لیے اللہ نے وہ نعمت نہیں دی تھی ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ پیسہ ہے ہمارے پاس ہزار ڈالر ہوں تو اب ہزار ڈالر جو ہیں وہ ایک بڑی چیز ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف شراب پینا اور خنزیر کھانا جو ہے وہ ہزار ڈالر سے وہی ناجائز ہے بلکہ یہ کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں کوئی ضرورت آپ نے, آپ کو کپڑے, کپڑوں کی نہیں ہے نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں سب طرح کے ہیں گرمی کے بھی ہیں سردی کے بھی مگر آپ کو ہزار ڈالر کے سنی دی آپ جا کر کے کپڑے خوب خرید کے لے آئے بیس پچیس جوڑ ہے کیوں لائے؟ نہیں کوئی, کوئی ضرورت تو نہیں تھی مگر لے آئے تو اس یہ استعمال جو ہزار ڈالر کا ہوا اس کو بھی غلط ہی کہیں گے یوں نہیں کہیں گے بھائی میں نے کون سی ناجائز چیز خریدی کپڑے ہی تو خریدے بھائی کیوں خریدے ہیں ضرورت ہو تو خریدو جب ضرورت نہیں تو کہیں کو خریدا یہ بھی استعمال غلط ہے ہزار ڈالر کا جس کو قرآن حکیم میں جو کہا گیا ایک تو ہے بخل بخل تو ہے غلطی ہے کنجوسی جس کو کہتے ہیں لیکن ناجائز مصرف میں نہیں جائز ہے مصرف مگر بے ضرورت اس کا استعمال اس کو بھی قرآن حکیم میں گو شیطانی عمل قرار دیا ہے ان المبذرین قانو اخوان الشیاطین یہ تبزیر ہے تبزیر اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی جگہ وہ ناجائز تو نہیں ہے وہ استعمال مگر بے ضرورت ہے اس کو تبذیر کہا گیا اور شیطان اور اے مبذرین کو شیطان کے بھائی کہا گیا جس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتلائی تھی تو بہرحال یہ کہ بے مقصد اور بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ دوسری چیز ہے اور تیسری بات غصہ نہ کرنا لا تغضب یعنی وہی بات ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں کنٹرول میں رکھنا یہ نہیں کہ جا اور بے جاو سے ہو رہے ہیں بھبکتے پھر رہے ہیں یہ اس, اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے اور چوتھی چیز یہ کہ جو بات اپنے لیے پسند ہو وہی بات اپنے بھائیوں کے لیے پسند کی جائے دوسروں کے لیے بھی حدیث گزر چکی ہے تو امام ابو محمد عبد اللہ نے ابھی نے یہ بات کہی کہ یہ چار باتیں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس نے خیر اور بھلی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا حدثنا ابو بکر ابنبی شیب قال حدثنا وکیان سفیان اور دوسری صنعت وحدثنا محمد ابن مسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبہ قلعہ یعنی سفیان اور شعبہ یہ دونوں جو ہیں نقل کرتے ہیں ابن مسلم سے یعنی وہ دو صنعتیں آ قیس ابن مسلم میں جوڑ جاتی ہیں اور وہ طارق ابن شہاب سے وحالا حدیث وبی بکر قال قالا اول من اب الخطبہ یوم العید قبل فلاط مروان فقام اليه رجل فقال السلاط قبل الخطبہ فقال قد ترك ما ہنالک فقال ابو سعید اما هذا فقد قبا ما علئی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من امین کو منقرن فریبی فی علم استطف الثانی فعلم اسطف اب قلبی وزال کا اضاف العیمان یہ پارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے عید کے دن خطبہ نماز سے پہلے دیا عیدین میں خطبہ کہاں کب ہوتا ہے نماز کے بعد ہوتا ہے جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے تو پہلا وہ شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان تھا مروان ابن حکم جو خلیفہ تھا بنو امیہ میں اس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دیا تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اصلاح تو قبر نماز جو ہے وہ خطبے سے پہلے ہونی چاہیے تو اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ مروان مروان بن مروان جو تھے اور خلیفہ بنو میاں ان کی ایک بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی سمجھ آیا وہاں اس وقت جو ہے کوئی بات خلیفہ کے عمل کے اور اس کے فرمانے کے خلاف بولے تو آفت آ جائے تو لیکن انہوں نے اعتراض کر دیا بھر مجمے کے اندر کہ نماز ہونی چاہیے سے پہلے تو مروان نے کہا کہ وہ جو ہوا کرتا تھا وہ چھوڑ دیا گیا اب نہیں ہوتا جامع ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے یعنی جس نے ٹوکا تھا اس نے تو وہ بات کر دی کہ جو اس نے تو وہ کام کر لیا جو اس کے ذمہ تھا یہ مطلب یہ کہ کلمہ حق کہہ دینا وہ جو ایک نصیحت کرنا وہ ایک ایمان کا جو ایک حق ہے تقاضا ہے وہ اس نے پورا کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا تم میں سے جو شخص کی تھی پوری غلط بات کو دیکھے سو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہاتھ سے اپنی طاقت سے اس کو بدل ڈالے یعنی مطلب وہ اس برائی کو دور کرے فیلم سطح فب اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے وہ اس کو اس کو درست کرے برائی کو فیلم سطح فب اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر وہ اپنے دل سے اس کو برا جانے وزال کا اب اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے یہ تو حدیث کو اسی واضح لائیں معلوم گا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہے جتنے اعمال کم ہوتے جائیں گے ایمان اتنا ہی جو ہے وہ گھٹتا جائے گا یہ محدسین کی رائے اسی واضح اس حدیث کو لائیں تو لہذا برائیوں کو دور کرنا اور اچھائیاں پھیلانے کی کوشش کرنا جس حد تک بھی ممکن ہو یہ ایمان کا حصہ ہے اور جو جس کی جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو کم سے کم دل سے تو اس کو پورا جانے اور جو کسی برائی کو دل سے بھی نہ جانے تو معلوم کا ایمان ہے ہی نہیں اس لیے کہ اب آف المان فرمایا دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے ابف سپر فارم ہے سب سے زیادہ کمزور اور جس نے دل سے بھی نہ جانا معلوم ہوا ایمان ہے ہی نہیں ایمان ہوتا تو کم سے کم برائی کو برا تو سمجھتا ہی تو اس لیے اس حدیث کو لائیں یہاں ایک یہ ایک شبہ ہو سکتا ہے جواب اس کا جواب لما نے دیے اس کے کہ حضرت ابو سعید خدری صحابی ہیں وہ اس آدمی کو تو تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے مروان خلیفہ مروان کو اس کی غلطی پر ٹوکا مگر خود کو نہیں بولے صحابی رسول ہیں تو ان کو خود کھڑے ہو رو کر روکنا چاہیے تھا ایک آدمی نے ٹوک دیا اور آپ نے اس کی تعریف کر دی ہاں اس نے اچھا خود کہاں نہیں کھڑے ہوئے تھے اس لیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث موجود ہے جس میں ابو سعید خدری کا کے بارے میں ہے موجود کہ ابو سعید اور مروان دونوں ملے ملے آ رہے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تو خلیفہ مروان جو ہے نماز سے پہلے جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھا تو ابو سعید خدری نے بھی اس کا ہاتھ کھینچا تو تب تو اس حدیث کی بنیاد پر کوئی اشکال ہی نہیں رہتا کہ ابو سعید نے یہ کام کیا اور دوسرے آدمی نے ٹوکا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے یہ تو یہ ایک ہی واقع اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ دو مختلف واقع ہوں ایک موقع پر ابو سعید نے اس کو روکا ہو ہاتھ پکڑ کے کھینچا ہو اور دوسرے موقع پر ابو یہ آدمی نے تو دو, دو واقعے ہیں لیکن پھر بھی یہی اعتراض ہوگا اگر دو واقعے ابو سعید نے کیوں نہیں کہا اس کا جواب علما نے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سعید خدری تھوڑی بعد میں پہنچے ہوں اور آدمی نے پہلے ٹوک دیا ہو جب گفتگو ان کا مکالمہ اور ڈبیٹ چل رہی ہو تو ابو سعید خدری اس وقت پہنچے ہوں یا پھر یہ کہ ابو سعید خدری ابھی کہنے ہی جا رہے ہوں گے یہ آدمی نے پہلے ہی کھڑے ہو کر کہہ دیا تو اس واسطے اس سے ابو سعید خدری کے مرتبہ کی بلندی میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا حدسنا ابو قریب محمد ابن العلی حد ابو معاویہ کالا حدسن العام اسماعیل ابن الرجا نبی ابی سعید القدری مسلمان طار ابن شہاب چکی مروان صنعت کا سلسلہ حد امراق بکر ابن نظر کالو حد یعقوب ابن ابراہیم ابن کال حدسنی ابیل ابن عبداللہ بن الحکم انا عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في امه قبل الا كان له من امتي حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامريه ثم اننا تخلف من بعدهم خلفون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن داهدهم بيده فهو مؤمن رافع کر فقطم ابن و مسود فنزل اب قناطن فسط بانی البد اللہ ابن عمر یا فن تلق تو ماہو فلما جلس نہ سال تو ابن مسعود ان نادر حدیث فادثنی کا محدست ابن عمر قالسالح وقت ابن کا نبی راف ہے یہ عبداللہ اب ابو راف ہے عبداللہ ابن مسود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی بھی جس کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے میری امت میرے سے پہلے کسی بھی امت میں محفوظ فرمایا ہو ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس کی امت میں سے جس کے ساتھ کچھ ہواری نہ ہوں اور ایسے اصحاب نہ ہوں کہ جو اس کی سنت کو لے کر چلیں اور جو اس کے حکم حکموں کی پیروی کریں یعنی ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ماننے والے صحابہ اور ہواریین رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے با... ان کے بعد ایسی صورت ہو جاتی تھی بگاڑ آ جاتا تھا خرابی پیدا ہو جاتی تھی کہ لوگ جو کہتے وہ نہ کرتے یعنی تقریریں تو بہت زوردار ہو رہی ہیں لیکن عمل میں بالکل کور اسی طرح سے و فالون مالا مرون اور جن چیزوں کا ان کو حکم دیا جاتا تھا وہ کام نہیں کرتے تھے یعنی حکم دیا گیا مطلب شریعت نے جو مسائل رکھے تھے ان مسئلوں پر عمل نہیں ہوتا تھا یہ ایسا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ فمن یہ تو یہ کہ سمین نہ یا ایسا ہوتا رہا یا پھر یوں کہیے کہ ایسا ہوگا ہر زمانے میں ایسے صحابہ رہے ہیں اور میرے بھی صحابہ ہیں اور میری بات کے بھی ماننے والے ہیں لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ یہ صورت ہوگی کہ جو, جو باتیں وہ کام وہ کریں گے کہ جو تقریروں کے خلاف اور ان کے کہنے کے خلاف اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جائے گا وہ کام نہ کریں گے یا وہ کام کریں گے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے جس نے اپنی زبان سے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے جس نے اپنے قلب سے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے اور ولی سورا ضال کا منل ایمان حبت خردر فرمایا اس سے ہٹ کر کے ایمان کا ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہے پھر ان کے پاس یعنی کیا مطلب جس نے اپنے دل سے برا بنا جانا ہو تو اس کے پاس رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے تو جو بعد میں پہلے کہہ رہا تھا یہ آگے حدیث میں خود یہ نبی کریم صلی فرما دیا تو دل سے برا جان برائی کو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. نبی مسعود قال اشار النبی صلی اللہ علیہ فکال و ان القسل قلوب فلفاد ازنا ورن شعیطان فی ربیعہ مدر اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے قیس سے یہ بات سنی جو ابو مسعود سے روایت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستے مبارک سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ سن لو ایمان یہاں ہے اشارہ کر جیسے کہ ایمان وہاں ایسے اشارہ کر کے جیسے بولتے ہیں اور دلوں کی سختی اور کساوت وہ گلہ بانوں میں ہے جو آوازیں نکالتے رہتے ہیں اونٹوں کی دموں کے پاس جہاں شیطان کے دو سینگ نکلتے ہیں اور وہ ہیں ربیہ اور مدر تو آپ نے مقابلہ کر کے بتایا کہ ایمان اور خیر نرمی طبیعت کی وہ کس طرف ہے اور سختی دلوں کی اور کساوت یہ کس طرف ہے تو یہ جو گلبان گل کہلاتے ہیں فدادین جو اونٹوں کو گائے وغیرہ جانوروں کو چرانے والے ہوتے ہیں تو اونٹوں کو چرانے والے رادیے کے جن کے پاس خاص طور پر سینکڑوں سے ہزار تک جن کے پاس اونٹ ہوتے ہیں وہ ان اونٹوں کو حکانے میں لے جانے میں چیخے آوازیں نکالتے ہیں خوب زور زور کی ان کو کہا جاتا ہے فتا دین فداد تو اور یہ لوگ کہاں رہتے تھے یہ ربیہ اور مدر آپ نے فرمایا یہ دو قبیل ہیں جن کے سختی کو دلوں کی سختی کو آپ نے بتلایا تو مشرق کی طرف نو کا علاقہ ہے تو اس طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یعنی دوسری آگے جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں مشرق کا لگتی ہے ایسٹ کی طرف وہ آپ نے فرمایا ادھر جو ہے سختی ہے اس حدیث سے کہ یمن والوں کے بارے میں یمن, یمن کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یہ بات بتائی تو کیا مراد ہے سے بعض حضرات نے کہا کہ خاص یمن مراد نہیں ہے بلکہ یمن کی سمت مراد ہے اور ان کے پاس یہ قرینہ ہے ایسا سمجھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ فرما رہے تھے آپ تبوک میں تھے اگر جو آج کل جس کو سعودی عرب کہتے ہیں جس حصے کو اگر اس کا نقشہ ذہن میں ہو تو آپ سمجھیے کہ ساؤت میں بالکل ساؤتھ میں ہے یمن اور اس سے اوپر آپ نارتھ کی طرف چلیں تو پہلے یوں کہیے کہ مکہ آئے گا اس سے اور نارتھ تھوڑا سا ایسٹ کی طرف کو مڑتے ہوئے مگر زیادہ نارتھ ہی ہے آپ جائیں تو مدینہ آئے گا اس سے اور نارتھ میں آپ چلے جائیں تو تبوک آئے گا تو یوں ہے اس سے اوپر پھر شام کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو آپ چونکہ تبوک میں تھے تو آپ نے ساؤتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ادھر تو ایمان ہے اور آپ نے فرمایا کہ ادھر سختی ہے جہاں شیطان کے دو سین نکلتے ہیں مراد ہے جس وقت وہ سورج نکلتا ہے اس کے کنارے نکلتے ہیں وہ اور شیطان کے سیگ یہ سورج کے طلو ہونے کے وقت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے سورج کے پرستار ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہی ہیں جس وقت سورج نکلتا ہوا ہوتا ہے ہم ہندوستان کے لوگوں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جو ہندو صبح اٹھ کے وہ اور دریا کے کنارے جا کے اور نکلتے سورج کو ڈنڈوت کرتے ہیں وہ نکلتے سورج کو پورا دن پھر نہیں کریں گے وہ کہاں جا رہا ہے سورج جانے دو لیکن نکلتے وقت جو ہے وہ اس کو اس کی پوجا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوق کی عبادت اور پوجا اور ڈنڈوت یہ تو شیطانی کا کام کرانے سے ہے وہ وقت جو ہے وہ دراصل شیطان کے اپنے اقتدار کا یا اس کے کہنے پر چلنے والوں کا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت اچھا بعض قوم ہو سکتا ہے کہ سورج کے غروب کے وقت میں اسی طرح پوجا کرتی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ قومیں ایسی گزری ہوں کہ بالکل ٹھیک جب سر پہ سورج آ جائے اس وقت پوجا کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے آج نہ یہی وہ تین وقت ہیں کہ جس میں نماز پڑھنے کو منع کیا تاکہ ہماری عبادت دوسروں کی ان مشرقین کی عبادت کے مثل نہ ہو جائے ہم ان سے ممتاز رہیں اور یہی وہ بات ہے جس کو میں کئی مرتبہ کہتا رہا ہوں اور اپنی درس میں بھی اور تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایسا جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں بھائی سختی تو نہیں ہے سختی کے مانا کیا ہے اور نرمی کے مانا کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے نرمی کا یہ مانا نہیں کہ جو ہمارے دل چاہا وہ کرتے رہے یہ تو نرمی کے مانا یہ تو لاقانونیت ہوئی اس کو نرمی نہیں کہتے جس کو کہتے ہیں لا قانونیت کوئی قانون نہیں کوئی اصول نہیں آپ کا جو دل چاہا وہ آپ کر لیجیے میرا جو دل چاہا میں کروں جو آپ کا دل چارہ وہ کروں یہ تو کوئی قانون نہ ہوا یہ لا ہے اور اسلام قانون کا نام ہے لا قانونیت کا نہیں ہے نرمی اور سختی کے مانا وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا دلچا وکل نئے اسلام جو ہے اس پہ ہم پہ کوئی اس بارے میں داروقین نہیں کرے گا یہ تو لا قانونیت ہے اسلام کی نرمی اور س... کے معنی یہ ہیں الدین و یسرن کہ خود اسلام نے دونوں ہمارے لیے راست... ب... باتیں بتلا دی اصل حکم یہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ کر لینا وہ نرمی خود ہی اسلام نے بتائیے یہ ہے اس دین, دین کی نرمی کے معنی ورنہ تو یہ ہے کہ بس ایک حکم دے دیا جاتا کہ یہ کرنا ہے ختم اس کا الٹرنیٹ اس کا متبادل نہ بتایا جاتا یہ تھی دین کی سختی دین کی نرمی خود دین, دین نے ہم بتا رکھی یہ مطلب نہیں کہ ہم خود اپنی طرف سے تجویز کر لیں جس کے میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں کہ صاحب نماز کے بارے میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو وضو نہیں کر سکتے تیمم مم کر لو رمضان آئے روزہ نہیں رکھ سکتے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اسے ملتوی کر دو یہ ہے نرمی دین کی تو اس دین کے نرمی کا یہ معنی نہیں ہے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ جاتی تو ٹھیک ہے دو وقت پڑھ یہاں سے یہ کہاں کی بات آئے گی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تو دین قانون کا نام ہے اور قانون جو ہے وہ بنتا اس دو مقصد سے اس میں مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک چیز کی بڑی رعایت رکھی جاتی قانون کا حاصل تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی لا قانونیت سے بچیں اختلاف سے بچیں کسی کے حقوق نہ مارے جائیں یہ تو ہے قانون کا مقصد لیکن اس میں جس چیز کی رعایت ہوتی وہ یہ کہ یہ ہمارا قانون اس قانون کے ماننے والوں کو دیکھ اس بات کو سن لیجئے یہ قانون جو ہے اس قانون کے ماننے والوں کو دوسروں سے ممتاز کر دے امریکہ کا قانون امریکنوں کو دوسرے ملکوں والوں سے ممتاز کر دے گا یہ مطلب ہے تو اسلام بھی یہ چاہتا ہے اسلام کا قانون جو بنا ہے وہ اس اس انداز میں بنا ہے کہ جب اسلام کے قانون پر عمل کیا جائے تو کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ساتھ دیکھنے والا یوں نہ سمجھ سکے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے بلکہ اندھیرے میں اجالے میں ہر جگہ پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اسلام کے قانون پر عمل کر رہا ہے تو اسلام کے قانون پر عمل دل سے ہوتا ہے مگر ہاتھ اور پاؤں سے بھی ہوتا ہے تو یہ اسلام کا مزاج ہے اس واسطے یہاں عبادت میں بھی اس کی رعایت کی گئی کہ حالانکہ مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کفار مشقین غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بڑا فرق تو ہو گیا لیکن صورتََ فرق نہیں ہے یہ حقیقت فرق ہے سورتََ فرق کو بھی رعایت کی گئی ہے کہ اس وقت مت عبادت کرو اگرچہ تم اللہ کی کر رہے ہوں گے جس پر غیر اللہ کی خاص طور پر عبادت ہو رہی ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم کا مقصد تو اس واسطے اس کو سورج کے اس نکلنے کو شیطان کے سی کہا گیا اور یہ ربیع مدھر دو قبیلے ہیں جو اس میں رہتے ہیں بارال میں نے کہا کہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ جب آپ نے یمن کی طرف اشارہ کیا تو اس سے مراد سمت ہے اچھا صاحب اس سمت میں کیا خاص بات ہے اس کے بارے میں حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مکہ اور مدینہ جب آپ تبوک میں ہیں تو جب آپ ساؤتھ یمن کی طرف اشارہ کریں گے تو بیچ میں تو مکہ اور مدینہ آ جائے گا اس واسطے مراد ہے مکہ مدینہ یعنی کہ ایمان جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر ہے اور مشرق جدھر آپ نے فرمایا ادھر جو ہے سختی عربی اور مدر بڑے سخت قسم کے حضرات ہیں ایک تو رائے دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے انسار آپ نے جب فرمایا یمن کی طرف اشارہ کر کے تو یمن ہی مراد ہے لیکن اس سے خود یمن کا علاقہ نہیں بلکہ یمن کی نسبت سے انصار کیونکہ انصار کی بڑی تعداد اب اصل سے یمن کے تھے مدینہ منورہ جو ہے اس کا پرانا نام کیا ہے آپ سب کو معلوم ہی ہوگا یسرب ہے مدینہ تو اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے ہوا ہے اس سے پہلے اس کا نام یسرف تھا قرآن شریف میں یسریف کا نام بھی آیا اور مدینہ کا نام بھی ہے تو یہ یسرف جو تھا اس میں یہود آباد تھے اور کچھ وہاں سے یمن کے علاقے سے یہ اور عرب حضرات آیا یمنی اور وہی ہیں یہ اوس اور خزرج ان کی اصل جو ہے وہ یمن سے ہے اوس اور خزرج ہی انصار تھے تو آپ نے انصار کی طرف گویا اشارہ کیا یہ دوسری رائے ہے یہ ذرا ایک تعویل کے درجے میں معلوم ہوتی ہے اتنی مضبوط نہیں جتنی پہلی بات پہلی تعویل زیادہ مضبوط ہے تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں اس سے یمن ہی مراد ہے جب آپ فرما رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ ہوگا ان کچھ افراد کی طرف کہ جو کسی خاص علاقے کے رہنے والے ہوں تو مثال کے طور پر ہم کوئی بات نیو یارک کے لوگوں میں دیکھیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں بھائی نیو یارک والے تو ایسے ہیں کیا سارے کے سارے نیو یارک والے ایسے ہیں یہ یا نیو یارک میں تو ہوتا یہ ہے کیا پورے نیو یارک میں ہوتا ہے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے نیو یارک وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تم کہتے بھائی نیو یارک والے ایسا کرتے ہیں کہ دیتے اسی طرح سے آپ نے فرمایا کچھ یمن کے لوگ جو ہیں اس وقت آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو فخر ہے مسکنت ہے اور ان میں نرمی ہے آپ نے وہ اس تجربے کی بنیاد پر فرمایا خود جیسے آپ کے بعد بھی بعض حضرات یمن کیسے گزرے ہیں کہ علماء ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیتیں وہاں جب پیدا ہوئی ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ کے فرمانا جو ہے وہ بالکل پورا ہوتا ہے مثلا حضرت اویس قرنی یمنی کے تو تھے اسی طرح سے ابو مسلم خولانی یہ بھی تو یمن کے تھے بڑے زبردست قسم کے محدث اور علماء میں اور اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یمن میں اگر کچھ حضرات بھی ایسے ہوئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یہ آپ کے بعد کہ جو پوری امت کے لیے سرمایہ افتخار ہوئے ہوں تو یہ آپ کا فرمانا پورا ہو جاتا ہے تو عام حالات کی رعایت کرتے ہوئے ایک بات کہی جاتی یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو ربیعہ مضر کے علاقہ جو تھا وہ اس وقت اتنی سختی پر آمادہ تھا کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے مقابل رہتا تھا تو یہ آپ نے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے فرمایا تھا لیکن بہرحال چونکہ یہ سب, سب تعویلیں تاو ہیں اس کے معنی کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یمن کی کوئی فضیلت بتلائی ہے تو ہمارے دلوں میں کم سے کم اس کا ایک احساس ضرور ہے کہ بھئی یمن کے بارے میں کوئی چیز حدیث میں آئی ہے تو اتنا کم سے کم علم اور شعور ہم منور کے واسطے اور اہل ایمان کے لیے یہ بھی کافی, کافی ہے کہ تعبیل علماء نے جو کچھ کیوں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن لفظ حدیث میں آ گیا اس علاقے کا اور اس ملک کا تو ہمیں اس کا لحاظ ہونا چاہیے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیب قال حدثنا ابو معاویہ و وکی عن العامش عن ابی صالح نبی حریرہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابو على أولا على إذا حضرت ابو رضی اللہ عدالکم علا شاف التم تحاب تم اب السلام بینک اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لے اور ایمان والے نہ ہو گے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو آپس سے مطلب مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہ کرے اور آج حالت ہماری کیا ہے بس لڑنے کے بعد صحیح اتنا یاد جان دینا کافی ہے کہ مسلمان اتنا بس کافی ہے اور جہاں معلوم ہو کہ مسلمان نہیں ہے تو فوراً اٹینشن ہو جاتے ہیں تو یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ایمان کے رشتے جب تک کہ یہ محبت آپس میں نہ ہوگی مومن نہ بنو گے وجہ اس کی دیکھیں یہ ہے میں شاید پہلے بھی کبھی ایک مثال میں نے دی ہوگی ایک تھوڑا سا تصور کر لیجئے سمجھنے کے واسطے آپ سفر کر رہے ہیں اجربی سا علاقہ ہے جہاز میں بیٹھے پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دنیا بھر کے ملکوں کے لوگ اس میں بیٹھے اتف... اچانک آپ کے کان میں آواز پڑی کہ صاحب کو ایک شخص شا... شا... شا... اردو بول رہا ہے آپ فورن کان کھڑے کریں گے یہ کون ہے بھائی یہ اردو بول رہا ہے جہاز میں آپ اٹھ کے جائیں گے اس سے بات کریں گے ملیں گے بھائی آپ کو آخری اتنے لوگ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ ایسے پوچھنا ہے کیا اسی ایک آدمی کے پاس کیوں گئے یا اسی ایک آدمی کی طرف آپ کی توجہ کیوں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ زبان اپنی جو ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے مادری زبان ہے اس تعلق نے زبان کے آپ کے دل میں اس کی طرف سے ایک تعلق پیدا کر دیا حالانکہ بہت نبی ہے اوروں کی طرح وہ بھی اجنبی جیسے اور اجنبی ایسے ہی وہ اجنبی لیکن سب کو چھوڑ کر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اس رشتے سے کہ وہ, وہ زبان بولا ہے کہ جو آپ بول ہیں اور زبان عزیز ہے تو اب آپ کا پورا سفر ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے آرام پہنچانے کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پورا سفر آپ کا ایسا گزر جائے گا کیا چیز تھی بیچ میں صرف وہ رشتہ جس اس کا رشتہ جو آپ کو پسند ہے اسی طرح سے اگر ایمان پسند ہے اور مومن ہو نہیں سکتا جب تک ایمان محبوب نہ ہو ایمان جب محبوب ہوگا تو جہاں جہاں ایمان نظر آئے گا اور ایمان کے اثرات اس سے محبت ہوگی اگر محبت اس بنیاد پر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ایمان محبوب نہیں جب ایمان ایمان محبوب نہ رہا تو کہیں کو مومن ہوئے آئی بات سمجھ یہی ہے اس حدیث کہا حاصل کہ مومن جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ اور مومن نہ بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو اہل ایمان اور آپ نے فرمایا یہ کوئی خطرہ نہیں اسی واسطے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو تم کو سلام کہے تو سر اب اس سے تمہاری کوئی لڑائی اور قتل اور قتال اور جنگ نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ جب اس نے سلام کہہ دیا تو سلام کہنے کے معنی تو یہ ہو گئے کہ میری طرف سے تم کو کوئی خطرہ نہیں اور تم اس کے سا... اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے یہ تم کو حق نہیں یہ وہ صورت ہوئی کہ جنگ میں ایک آپ کو یہی اطلاع ملی کہ ایک صاحبی نے مار دیا آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے اس کو مارا <laughs> وہ تو جان بچانے کے واسطے کہہ رہا تھا تم کو یہ حق نہیں ایسا کہنے کا جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا مگر تم کو جو ہے اس, اس, اس کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ جو شخص جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن اسلام کا جو ہے اس کو اپنا رہا ہو اور تم فیس اس کو مار دو یہ حق نہیں تو مانا کے لحاظ سے السلام علیکم یہ محبت پیدا کرتا ہے لیکن میں نے کہا کہ بھئی کس کس کو آپ مانا بترائیں گے اور کون کون شخص جو ہے اس مانا کی, کی طرف ذہن دوڑائے گا اس لیے بس اتنا سمجھنا کافی ہے اور یہی اصل ہے بھی کہ ہم نہیں جاتے مانا کی طرف ہم کون سے عالم ہیں ہم تو یوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس سے محبت پیدا ہوتی بس ہوتی اور یہ وہ چیز ہے السلام کا مسئلہ کہ صحابہ بھی عجیب تھے ان کو ایک حکم مل گیا اور پلے باندھ لیا اور عمل شروع ہو گیا پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہ ہماری طرح سے جب تک کہ ہندی کی چنڈی نہ ہو جائے جب تک کہ ساری ہماری تعویروں اور اعتراضات کا جواب نہ مل جائے جب تک ہم اس پہ عمل کو تیار ہی نہیں یا پھر کوئی سائنٹسٹ اور کوئی میڈیسن کا کوئی ماہر جو ہے کوئی یورپ کا گورا کالا کوئی اس کی شاہ, اس کے حق میں اپنی رائے دے دیں ہاں ہاں بالکل صحیح اب, اب صحیح ہو گیا واقعی اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا اس لیے کہ یوروپ کا ایک ڈاکٹر اور یورپ کا ایک پی ایچ ڈی بھی یہی کہہ رہا ہے تو یہ تو ہماری حالت ہے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ختم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ظاہر ہے کہ ان صحابہ کا ایک مقام تو بہت ہی بلند ہو گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی کے زندگی میں تو یہ نظرات کی حالت یہ تھی کہ جیسے سورج کے سامنے بلد جلائیے تو ہیں سب ستارے اور روشنیاں مگر سورج کے سامنے ان کی روشنی کہاں سے نظر آئے گی اسحابی کنجوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود ستارے کہا ہے اسٹار تو ستاروں میں روشنی ہوتی ہے مگر صورت کے سامنے تو نہیں چمکتے تو صحابہ کا یہ مقام نہیں کھلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں آپ کے ویسال کے بعد پھر ان کی چمک دیکھیے واقعی دنیا میں پھر لوگوں نے ان کی عزت صحیح طور پر کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روز جو ہیں بازار جا رہے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تین دن دیکھا میں نا خریدتے نہ کچھ بزنس نہ ووپار بازار کہیں کو جاتے ہیں اور تو پھر ایک نے آ کر مجھ سے سوال کر دیا حضرت آپ بازار روز کیوں جاتے ہیں جب آپ کو کچھ خریدنا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں ان سب کو سلام کر لیتا ہوں جا کر بس سب کو میں سلام کرتے ہو جاتا ہوں میں اس لیے جاتا ہوں تو یہ دیکھیے آپ کہ نبی کریم علیہ وسلم نے سلام کی جو فضیلت بتلا دی تھی کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے تو اب اس فضیلت کو دلوں میں اتار لیا اور تھوڑا سا وقت نکالا بازار حالانکہ بازار بری جگہ ہے بازار شیطان کی جگہ ہے اچھی جگہ نہیں لیکن وہاں سے بھی خیر نکال کے لا رہے ہیں تو سلام کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں اور قرآن حکیم میں بھی اور قرآن میں تو یہ ادب بھی سکھلایا گیا کہ جب تمہیں شخص سلام کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو تم تمہاری طرف ریسپانس اور جواب اس کو ایسا نہیں کہ گم ٹھیک ہے سن لیا یہ نہیں بلکہ سلام کا جواب دو نہ صرف جواب دو بلکہ کوشش کرو کہ اس سچا جواب دو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کی اپنے عمل سے ہدایت دے دی کہ بھائی کوئی السلام علیکم کہ تو اس کے ساتھ تم وعلیکم السلام و اللہ کہہ دو کسی نے کہا السلام علیکم و اللہ تو تم کہہ دو و اللہ وبرکاتہ تو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اضافہ اب یہ کہ وبرکاتہ بھی کہہ دے وہ اگر کوئی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر کیا کرنا چاہیے تو بعض بعض حضرات کی اگر جو مینارٹی میں ہے بعض حضرات نے کہا کچھ اور بھی بڑھا سکتے لیکن میجارٹی اس طرف گئی کہ نہیں اب کچھ نہیں بس یہاں اسٹاف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں فرمایا تو اب سنت یہی ہے کہ بس وہیں تک رک جاؤ تو میجارٹی اس طرف گئی تو سلام ایک بڑی چیز ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں کہ تم کو ایک چیز نہ بتلا دوں کہ جب تم اس کو کر رہے ہو تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اور وہ ہے کہ آپس میں تم سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلانا پھیلانا کا لگتا ہے افشا سلام کرو نہیں کا پھیلانا جس کا مطلب پھیلانے کا کیا ہوتا ہے یعنی کثرت سے بار بار اسی لیے بات صحابہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے مبارک میں حاضر ہیں جب آئے تو بھی سلام کیا ذرا سے اٹھے کہیں کو جا کر پھر ادھر کو دوسرے چکر لگا کے پھر آ کے السلام علیکم پھر بیٹھ گئے پھر اپنا باتیں کرتے ہوئے کسی ضرورت سے اٹھے تو پھر وہاں سے آئے پھر السلام علیکم تو یہ ہے افشا السلام تو اس میں کوئی بات نہیں ابھی تو ہم بھی لیتے کون سے السلام علیکم کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی کر لو کیا نقصان ہے عفشا کے معنی پھیلانے کے ہیں اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اتنا جان لینا کافی ہے کہ مسلمان ہے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے جوان ہے کہ وہ بوڑھا ہے اس کی کوئی رعایت کی ضرورت نہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ بھائی اگر عورت اور مرد ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھی عورتیں پہل نہ کریں بلکہ مردوں کو پہل کرنی چاہیے اور عورتیں بھیڑ کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور باقاعدہ مصعفہ مولانخہ نہ کرنا شروع کریں ایک اپنے عورت ہونے کا جو ثبوت دیتے ہوئے بہت آہستگی کے ساتھ جواب دے دیں تاکہ ان کی آواز بھی کسی طرح کا فتر نہ پیدا کر سکے تو اس لیے یہ بات ہے ورنہ عورت کو پہل کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ کسی کی طبیعت میں شرارت ہو تو وہ کہیں عورت کی طرف سے بدگمان نہ ہو جائے کہ کوئی سلام کیوں کر رہی ہے تم نہ کسی کی طبیعت میں خوبصورت ہے تو وہ اچھے پہل کے بھی غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتا اس لیے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ عورت کو سلام میں پہل کرنا کوئی ناجائز ہے ایسی کوئی بات نہیں فتنے سے بچنا حدثنا محمد بن عباد المکی قال حدثنا سفیان قال قلت السہیل ان حد حدثنا عن خان ابی قال ان کال ارجو تو یوسکان کال فقہ سمی تو محدس آد تمی میں داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے تو ہم نے عرض کیا کہ نصیحت کس کی ہے آپ نے فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے جو ائمہ امام اور حکام ہیں ان کی اور عام مسلمانوں یہ نصیحت جو ہے اس کی کیا معنی ہے جب کہ دین کو نصیحت فرمایا گیا ایک تو یہ کہ دین نصیحت ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہی دین اسی پر قائم ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ الحج والعرفہ حج کیا ہے عرفات جانا اس لیے کہ وہ ایسا اہم وہی اصل ہے حج جس کا کوئی بدل نہیں ہے اگر عرفات میں نہیں گئے سارے کام کر لیا حج نہیں ہوا عرفات میں چلے گئے چاہے ایک آدھے منٹ کو کیوں نہ پہنچے ہوں حج تو ہو گیا باقی اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں جو ان کو تکمیل کے لیے ہیں حج کی تو اسی طرح سے ادین النسیحا یہ دین جو ہے اس کی اصل عمارت یا بنا جو بھی کہیے اس کی فاؤنڈیشن وہ ہے ان نسیحا کے معنی کیا ہیں ویسے نسیحا کا لفظ جو ہے یہ اسلام کے ان اصطلاحات میں ہے عربی کی کہ جن کا خود عربی کے اندر کوئی اس کا متبادل اور اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ عربی میں بھی نہیں جیسے الفلاح الفلاح بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ دوسری زبان میں تو کیا مطلب عربی کے اندر بھی خود الفلاح کے ہم معنی دوسرا لفظ نہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کر دے وہ لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے الفلاح کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں میں غور کریں تو اب یہ برکت کا لفظ ہے برکا برکت اس کا کوئی متبادل جو ہے دوسری زبان کے اندر نہیں تو اسی طرح سے النصیحہ کو بھی مانا جاتا ہے کہ ان اتنا جامع لفظ, لفظ ہے معنی کے لحاظ سے کہ اس کا کوئی یک لفظی اس کا الٹرنیٹ اور متبادل کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے پھر بھی نصیحہ کا لفظ جو ہے یا تو یہاں اس جو لیا گیا ہے یا اسلامی جو ایک اصطلاح بنا ہے سوال یہ کہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا استعمال اور جگہ کس طرح سے ہوتا رہا ہے عربی زبان میں تو اس کا استعمال ہوا جیسے نصح الرجل سع تو نسح الرجل رجولو سع کپڑے کو کہتے ہیں کب بولتے ہیں یہ بات کہ جب کوئی کپڑا پھٹا ہوا ہو اور آدمی اس کو سیکر جوڑ دے پیبند لگائے یا جس طرح بھی جوڑے اس کو اس سی کر جوڑنے کو اس پھٹے ہوئے کپڑے کو نسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نسا رجو سوبو ہو آپ اس کا اردو میں اگر کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں آدمی نے اپنے کپڑے کو درست کر دیا جو پھٹ کر کے وہ خراب ہو رہا تھا اس کو سیکر کر درست کر دیا تو یہ آپ ترجمہ کر سکتے دوسرا استعمال اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے نسحات لسل اصل کہتے ہیں شہد کو نسحا تل کب بولتے ہیں یہ لفظ جب شہد کو نکال لیتے ہیں موم کے اندر سے وہ جو محال ہوتا ہے نا جس میں مکھیاں ہیں اس کو شہد بناتی اس کے اندر چھتا تو اس میں موم ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے شہد کو نکال لیا جائے خالد کر لیا کہ موم اس میں باقی نہ رہے یہ ہے شہد کا خالص ہونا جب شہد صاف ہو گیا خالص ہو گیا موم اس میں شامل نہیں ہے اس وقت بولتے ہیں نصحاطی لحاظ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان معنی کو ذہن میں رکھ کر کے ان نصیحا کی بات سمجھ میں آئے گی نصیحہ آپ نے فرمایا دین نصیحہ ہے ہم نے عرض کیا کس کے لیے یعنی کس کی نصیحت کرنا تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اور اس کی کتابوں کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور امت المسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے اللہ کے لیے نسیحا کے معنی کیا ہوئے اللہ کے لیے نسیحا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی یکتائی اور وحدانیت پر ایمان لانا کہ اس کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں نہ تو کسی کو شریک کیا نہ اس کی آ, بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنا کہ جو اس کی شان تقدس اور بلند مرتبے سے آ, مناسب نہ ہو تو, نہ ہو اسی طرح سے اس کے سارے حکموں پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ النفیحا لللہ میں آ جائیں گی کیونکہ جب اللہ کو اس, اس کی صفات کے ساتھ مانیں گے تو وہ خالق ہے وہ رب ہے وہ رازق ہے وہ احکم الحاکمین ہے وہ مالک یوم الدین ہے یہ جب ساری باتیں ساری صفات پر ایمان اور یقین ہوگا تو پھر زندگی کے معاملات میں کسی طرح کی نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی تو یہ ہے النفی للہ اللہ اس کی کتاب کے لیے نصیحہ کے معنی کیا ہوئے کہ اس کی کتاب کو الگ ساری کتابوں سے بلند درجہ اس کی کتاب میں دیے ہوئے احکام کو سارے حکموں سے بلند رتبہ اور اس پر ایمان لا کر اور اس پر اس کا جو حق ہے کتاب کا وہ ادا کرنا یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحب اپنا چھوڑ کے بیٹھ گئے زندگی برہات نہیں لگائے ہر چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے مگر کتاب اللہ کیا ہے اس کو نہیں ہم جانتے ہیں یہ انسیح علی کتاب کے خلاف ہے ان نسیح علی کتاب کے معنی یہ ہو گئے کہ اور چیز دنیا میں آتی ہو نہ آتی ہو جو انسانیت کی ضرورت کی چیزیں ضرور سی کے لیکن ایک مسلمان کے بحث مسلمان کے ایک عبد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ہم وہ ساری چیز تو پتہ چلتی ہو پتہ چل جائے ہر طرح کا علم ہمارے پاس ہو اور نہیں ہو تو اللہ کی کتاب کا علم ہمارے پاس ہو تو یہ ہے وہ چیز ان نصا کتاب کے معنی اسی طرح ان نسیحا رسول کے معنی یہ ہیں کہ اس کے رسول کو رسول ماننا اور اس پر ایمان لانا اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کرنا کہ جو ساری محبتوں پر غالب ہو اور ان کے فرمانے پر اور ان کے اعمال جو بھی ان کو سنتیں کہا گیا ان ساری سنتوں کا علم حاصل کر کے اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو اسی نقشے پر ڈھالنا یہ اللہ کے رسول کی کیلئے نصیحہ کے لیے نصیح کے مانا ہو گے اسی طرح لئے مت المسلمین کہ جو مسلمانوں کے حکام اور عمراں ہیں ان کے حق میں نصیحت کیا کہ ان کی اطاعت اور فرمبرداری کرنا ان کی دی ہوئی ہدایتوں پر چلنا اور یہ کہ ان کے لیے مخلص اپنے آپ کو بنانا اگر ان سے کہیں غلطی ہو رہی ہو تو پازیٹولی مثبت انداز میں خیر خواہ کے جذبے کے ساتھ ان کو سمجھانا فہمائش کرنا تاکہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں یہ ان نسیح المسلمین ہیں آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ کہاں ہیں کہیں بھی تو جو ہے ہمارا انہیں ٹھکانا نظر نہیں آ رہا اللہ کے حق میں رسول اللہ کے حق میں کتاب اللہ کے حق میں امت المسلمین کے حق میں اور عام مسلمانوں کے حق میں بھی وہ کہ عام مسلمانوں کے حق میں نصیحت کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اچھائیوں کو اپنی اچھائی کی طرح سے عزیز سمجھنا اور ان کی برائیوں کو اپنی برائی کی طرح سے برا سمجھنا یہ ان کے حق میں خیر خواہ ہے اور ان کو دعوت دیتے رہنا دین کی ان کے اندر جو کمی اور کمزوریاں پیدا ہوتی رہیں نفس کی خرابیوں کی وجہ سے ان کی اصلاح کی خیرخائی کے جذبے کے ساتھ کوشش کرنا یہ عام مسلمانوں کے ساتھ نصیح کا معاملہ ہے بہرحال یہ کہ یہ اس کو دین کہا گیا تو اب یہ کہ ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے اس حدیث کی روشنی میں واقعی یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم کہیں بھی کچھ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی کسی کے حق میں بھی ہماری طرف سے کوئی نصیح ہو رہی ہے اللہ کے حق میں کتاب اللہ کے حق میں رسول اللہ کے حق میں احمد المسلمین کے حق میں عام مسلمانوں کے حق میں ہر جگہ جو ہے وہ خلاف ورزی ہم سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مع فرمائے واحدسنی محمد بن قال ابن مہدی قال حدثنا ابن محدی کالحدنا سفیان اب صالح عن ابن عزیزی علطمی اداری علنبی اصلاح بے مسلی وہ سند کا فرق حدیث وہی ہوئی اچھا وحد ابو بکر ابنبی صحیح کالحدنا عبد اللہ ابن العمیر و ابو اسامان اسماعیل ابنبی خالد القیث ان انجری کالا بایاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اقام اصلاۃ و ایتاء زکاتی والنصح نسح مسلم حضرت کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے حق میں نصیحت وہی لفظ نصیحت آ جس کے لیے سبھی اسکول خیر خواہ اس پر میں نے بیت کی معلوم ہوا کہ مسلمان جس طرح سے نماز پڑھنا دین میں اہم ہے کہ یہ, یہ ایک میٹر ہے بیت کرنے کا اور زکوٰۃ دینا اہم ہے کہ یہ یوں کہ یہ کہ اس, اس معاملے پر بیت کی جائے گی اسی طرح سے ہر مسلم لکل مسلم کا لفظ ہے ہر مسلمان کے حق میں خیر قائی یہ بھی دین میں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ضریر کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے پر آپ سے بیچ کی تھی تو بہت اہم مسئلہ ہے بیت لفظ جو ہے اس میں آج کل بہت بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے دماغ سے اپنا چونکہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں کتابوں سے بھی نہیں سمجھنا چاہتے اور تربیت سے بھی سمجھنا نہیں چاہتے اور ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں نے بعد میں ایجاد کر لی تو ہر چیز کو ایک دین سے خارج قرار دینا یہ ایک ایسا عجیب فیشن ہوگی اللہ تعالیٰ مع فرمائے بیت کا جہاں تک تعلق ہے یہ لفظ البع جو عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں بیچنے کے بیچنے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو چیز کہ ہماری اپنی تھی وہ ہم نے دوسرے کو دے کر اور اس کے ملکیت کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ مالک ہے ہم نہیں رہے مالک اب وہ ہو گیا مالک وہ جس طرح چاہے تصرف کرے یہ ہے اصل میں بے کے معنی دین یہ دنیا کی چیزوں میں بے کا لفظ بیچنے کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن دین میں آ کر اسی سے لفظ بنا ہے بیعہ قرآن شریف میں سورہ الفتح کے اندر بھی ہے کہ ان الدین یوباؤن کا ان نما یوباؤن اللہ کہ آپ سے جو حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے بیت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی تو خالد ستم یہ دین کا ایک عمل ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کو قبول فرمایا بلکہ تعریف کی تو دین میں اس کے بیت کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اصل جو حقیقت ہے اپنے آپ کو اس بات کا اپنے آپ کے لیے اس بات کا عہد کرنا کہ ہم اس حقیقت کو اپلائی کریں گے اپنے اوپر نفاذ کریں گے اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کس چیز پر اپنے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں اس واسطے کہ ہم جو ہیں یہ ہم کا لفظ جو ہے یہ ہے کہاں سے آیا کہاں سے ہے ہم ہمارے ہاتھ کو کہتے ہیں ہم ہمارے پیر کو کہتے ہیں کس چیز کا نام ہم ہے تو جس چیز کو بھی ہم کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم ہے ہی نہیں وہ تو سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے ہماری ملکیت ہے کہاں ایک مسئلہ ابھی ہم اس پر انشاءاللہ اللہ گفتگو کریں گے یہاں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے کبھی کبھی ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں حضرات علماء اور اس میں الحمدللہ علماء حضرات ہیں میں ایک اس میں غصہ ہوا ہوں تو لیکن بہار اس میں گفتگو ہونی کہ یہ جو مسئلہ ہے آرگن ڈونیشن کا تو سارے ملکوں میں اس پر بحثیں ہیں اور اس میں بحث کا جو ایک اس کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اعظار جو ہیں یہ آرگنس یہ ہمارے ہیں یا نہیں ہمیں ان میں کسی طرح کے تصرف کا پورا اختیار ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے بہت بنیادی مسئلہ ہے فکا کے اندر فکاہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں اور اسی واسطے فکہ نے اس کی تصریح کی ہے سراہد کی ہے کہ مثلا اگر ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں وہ مرا اب منٹ دو منٹ کے بعد ایک آدمی اس کے پاس اس کے پاس بھی کھانے کھلانے کو کچھ نہیں ہے مگر وہ ابھی مر نہیں رہا مثلا یا جو بھی حالت ہے وہ اگر اپنا ہاتھ اس کو دے دے کہ میرا ہاتھ کھا لے اور کھا کے تو جی جا ناجائز ہے کیونکہ یہ ہاتھ اس کا ہے کہاں جو جس کو اس کو حق کیا پہنچتا ہے کہ کسی کو اپنا ہاتھ کھلا دے فقہا اس بات کی تصریح کرتے ہیں بڑے بڑے فقہ جائز نہیں ہے تو, تو وہ اصول یہی ہے کہ یہ ہمارے آزاد جو بدن کے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے خالص بلک ہیں جس کو میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں دو تین مرتبہ شاید بتایا کہ غور کیا جائے تو دنیا میں کوئی چیز کسی کی ہے ہی نہیں ابھی ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے بھائی کہاں سے آیا آپ کا زمین آپ کی ہے یہ ہوا آپ کی ہے یہ ایٹ اور پتھر ہیں یہ آپ کے ہیں کون سی چیز آپ کی ہے بھائی جس سے لی اس کی بھی نہیں تھی اس نے جس سے لی اس کی بھی نہیں تھی یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں لیکن ہاں دنیا کے ایک نظام کے تقاضا یہ ہے کہ یہاں دنیا کی حد تک اس کی ملکیت کو تسلیم کیا جائے مجازن حقیقتا نہیں مجازن اس واسطے یہ ہے کہ آپ اپنا گھر مجھے بیچ دیتے ہیں میں وہ گھر دوسرے کو بیچ دیتا ہوں میں یہ کپڑا آپ سے خرید لیتا ہوں آپ نے کسی اور سے خریدا یہ ملکیت جو ہے ملکیت نہ ہو تو پھر خرید و فروخت نہیں ہو سکتی تو یہ ملکیت مجازن ہے دنیا کی نظام کو چلانے کے واسطے ورنہ حقیقت نہیں ان میں سے کوئی چیز ہماری ملکیت میں اللہ مالک ہے تو میں نے کہا کہ یہ ہے اصل حقیقت تو بیعت کے معنی کیا ہیں کہ اپنے آپ یہ عہد کرنا کہ ہم اس حقیقت کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے کہ ہمارا کوئی اختیار خود ہمارے معاملے میں نہیں ہے اللہ سبحانہ بتا کا اختیار ہے ہم آپ سے اپنے سے بہتر آپ کو سمجھ کر آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہم پر نافذ ہوگا آپ اس کی نگرانی فرمائیں گے یہ ہے بیعت کے معنی آپ اس کی نگرانی فرمائیں تو بیس کسی برکت کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے کہ صاحب جہاں کسی کا ہاتھ کو آپ نے چھو اور برکت لے لی بیت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے بیت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نگر بنانا اس بات کا کہ آپ دیکھتے رہیں آپ ہماری ہماری اے اے کوئی کوئی سپروائز کریں اور جہاں جہاں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں وہاں آپ ہم کو ہدایت دیں کہ اللہ کے احکام ہم نے اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کیے ہوئے ہیں یہ ہے بیت کے معنی تو صحابہ نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہاں یہ اچھا بیعت کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا صرف جہاد کے لیے بیعت یہ بھی غلط حدیث صاف ہے کہ جہاد کے لیے کہاں اس میں ہے یہ تو نماز کے لیے زکوٰۃ کے واسطے اصول دین جو ہیں ان کے لیے اسی طرح سے سورہ اشف کے اندر اگر حدیث اول تو جو حدیث کو نہ مانے اس سے ہماری کوئی بات چیت نہیں لیکن یہ کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے سورہ ہے <تصفح> جنگ کے واسطے تھوڑی بیت اے نبی جب آپ کے پاس ایمان والیاں آئیں عورتیں ایمان والی اور آپ سے بیت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی کچھ بھی اللہ سیم ولاسف نہ چوری کریں گی ولا یزنی نہ زنا کریں گی ولا اختلا اولاد اور نہ اپنی اولاد کو وہ قتل کریں گی جو جاہلیت میں ہوتا رہا ولاق کفی معروف اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فبا یہ ہن ولا یعن اوب بہتانفترین اوبین ادی اور اپنے کوئی ایسا بہتان بھی نہیں دھریں گی کہ صاحب بچہ پیدا ہوا وہ ہوا کسی اور کا کہہ دیا میرے شوہر کا ہے یہ بھی نہ کریں وہ کیونکہ نصب بگاڑ جاتا ہے اس سے تو فبا یہ اے پیغمبر آپ ان سے بیعت ان کو بیعت کر لیں وسطف لہ اللہ ان کے لیے دعائے مفرت بھی کریں تو یہاں تو جہاد کے لیے جہاد کی بیت تھوڑی ہے یہ سارے دین کے انہیں بنیادی باتوں کے واسطے ہے تو بیت کے لیے میں نے بتا دیا کہ ایک تو یہ اصل دین سے ثابت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بیت کا مقصد کہ یہ کسی اچھے آدمی کو جو خود علم رکھتا ہو شریعت کا اور اس پر عمل کرتا ہو اس کو اس, اس کے ہاتھ پر بیت کے معنی یہ ہے کہ اس کو نگراں بنایا جا رہا ہے اپنے معاملات کا کہ آپ شریعت کے معاملات میں جو حکم دیں گے میں اس کے سامنے حاضر رہوں گا چنو چڑا کروں گا اس پر عمل کروں گا آپ اس معاملے میں میری نگرانی کریں گے اور ان حضرت کا بھی کام کیا ہوگا ان کا بھی کام یہی ہو کہ وہ نگرانی کریں جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہو شریعت کی وہاں ان کی اصلاح کریں اور یہ نہیں کہ ڈنڈے مارتے رہیں بس بیٹھ کر کے بلکہ یہ کہ جہاں ڈانٹنا ہے وہاں ڈانٹیں جہاں ان کو مشورہ دینا مشورہ دیں جہاں یہ دیکھیں کہ یہ اس, اس, اس بیماری کی جڑ ہے کہاں اس بیماری کی جڑ کی کوئی علاج کریں یہ ہے مطلب ذکر اذخا اور تصدیحات اور وغیرہ وغیرہ اس طرح آمال کے اعمال اور اشخال کے ذریعے سے ان کی ان کو مشورہ دیں تاکہ وہ بیماریوں کا علاج کر سکیں اپنی روح کی اور پھر وصطی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دی کہ آپ ان کے لیے مفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے معنی یہ ہے کہ جو بیعت کرے اس کا کام یہ بھی ہے کہ جو اس کی زیر تربیت آ گئے ہیں بیت کے ذریعے سے ان سب کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح کے لیے دعائیں کرتے رہے یہ ہے کام تو یہ بیعت اصل دین سے ہے میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ میں من... نے سب تفصیل بتا دی ہے کس mm -hmm. طرح کے لوگوں سے ہونی چاہیے بس کا مقصد کیا ہونا چاہیے حد دسنا سریقوب دو رقی کالا حسین ان سیار ان شابی انجری کالا بایات النبی وقا فلق پن فی مستاط والنصح نسح مسلم حضرت وہی جریحر رضی اللہ عنہ سے شادی روایت کرتے ہیں وہ پہلی قیس سے روایت تھی شادی سے ہے اس میں فرق جو آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحت کی تھی سمع اور پاک پر یعنی جو فرمائیں گے سنوں گا اور میں ذہنی کہ اس سے سن کے ادھر کو نکالوں گا بلکہ اپنی میں اس پر اطاعت کروں گا لیکن یہ کام ہے واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو میں نے ابھی کہا تھا کہ کمزوریوں پر نظر بھی رہنی چاہیے یعنی کہ خالی ڈنڈے مارتے رہے بلکہ کمزوریوں پر نظر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے تو نفس لگا ہوا ہے کہاں سے بیماریاں آ رہی ہیں تو شفقت کے ساتھ رحمت کے ساتھ ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے نبی یہ مقام ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں سما اوتا پر تو یہ تو بڑی بھاری بات ہے کہ میں اعت کروں گا ایک وعدہ ہے عہد ہے بڑی سخت اگر کہیں ایک جگہ بھی خلاف ورزی ہو گئی تو ڈوب مرے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلقین فرمائی کہو فی مستطاطو جن مام جس حد تک مجھ سے ہو سکے گا تو یہ آپ نے فرما دیا یہ ہے نبی کے شفقت کہ انسان کی بد کا نہیں ہے کہ تمام معاملات میں سو فیصد اطاعت ہو سکے اور بیعت کر رہے ہو عہد کر رہے ہو تو طاقت بھری تو تم کر سکو گے طاقت سے زیادہ کیسے کر سکتے اس لیے آپ نے فرمایا کہ فی مستطاطو و نس مسلم اور اسی طرح سے ہر مسلمان کے واسطے نصیحت کی جو ہے وہ بھی خیر قاہی کی میں نے پر میں نے بید کی تھی فرمایا زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا مگر یہ کہ جس وقت وہ زنا کرتا ہوا ہوتا ہے وہ مومن ہو یعنی اس حالت میں وہ مومن نہیں رہتا اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ چوری کرنے والا اس حالت میں چوری نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو اسی طرح سے شراب پینے والا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو شراب نہیں پیتا یا شراب پیتا تو وہ مومن نہیں رہتا تو ابو حرضی اللہ عنہ ایک روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ آہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ نہیں ڈالتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو اور ایسا شخص کے لوگوں کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں یعنی وہ کسی بھی لحاظ سے باعزت آدمی ہو ایک حدیث جو ہے اس کو مختلف سندوں کے ساتھ امام مسلم بھی آگے نقل کر رہے ہیں اس کے کیا ماننا ہے کہ ایک شخص جو ہے ضنا کر رہا ہے وہ زنا نہیں کرتا اس حالت میں وہ مومن ہو اس کے ایک تو سیدھے معنی یہی ہیں کہ مومن اگر ہے تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چوری کرے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکے ڈالے یہ تو ہوئے اس حدیث کے عام مراد جو مفہوم ہے لیکن یہ کہ وہ مومن نہیں رہتا اس حالت میں تو اس کے معنی یہ ہوگئے کہ ایمان اس کے اندر سے اس وقت نکل جاتا ہے یہ اگر وہ میری ایک کسی وقت کی تقریر تفسیر میں یا حدیث کے دوران میں نے کسی وقت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے جسم اور روح کا ایک دوسرے سے تعلق ہے یہی حالت ہے دراصل اعمال اور ایمان کی امال جسم ہیں اور ایمان جو ہے وہ اس کی روح ہے دیکھنے میں بدن خوبصورت ہوتا ہے روح نہ خوبصورت نہ بدصورت ہاتھ اور پاؤں ناک یہ سب کہلاتے ہیں کہ بدصورت ہیں کہ خوبصورت ہیں روح جو ہے وہ اپنی ذات سے نہ خوبصورت ہے نہ بدصورت ہے اس کی کوئی شکل تھوڑی ہے مگر اس کے باوجود روح کی اصل قیمت ہے اسی لیے جب بدن میں سے روح نکل جائے تو پھر وہ بدن کسی کام کا نہیں چاہے وہ خوبصورت بدن ہو اور چاہے وہ بدصورت بدن ہو رو نکل گئی بدن بیکار جلانے والے جلا دیتے ہیں دفن کرنے والے دفن کر دیتے ہیں. اس کی کوئی قیمت نہیں رہی اس بدن کی قیمت کب تک ہے جب تک کہ اس کے اندر روح ہے یہی صورت ہے آمال کی امال بدن ہیں اور ایمان اس کی روح ہے دیکھ دیکھنے میں اگر امال اچھے بھی ہوں اسی لیے میں نے وہ یہ تقریر کی تھی کہ دیکھنے میں اگر امال اچھے بھی ہوں مگر اگر اس کے اندر ایمان نہیں کوئی قیمت اس کی نہیں اسی واسطے ہم لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم ہیں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں آخر کیسے جاننا میں جائیں گے ان کے امال اچھے ہوئے لیکن یہ کہ جب اس کے اندر ایمان نہیں تو کوئی قیمت نہیں اس کی جہاں ہر چیز کی قیمت ہر جگہ تھوڑی لگتی جو, جا جا جو مارکیٹ ہوگی وہیں قیمت لگے گی اسی کا اعتبار ہے تو آخرت میں امال کی قیمت لگی یہاں تھوڑی لگتی وہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے جس کے, جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں تو اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن حکیم میں فرمایا الکلیم الطیب ہو ولامل السوال کلمہ طیبہ جو ہیں وہ یعنی اس کو, جو اس کو ایمان کہتے ہیں عقیدہ کہتے ہیں تو ان کا رشتہ وہاں اعمال سے یہ جوڑا اعمال جو ہے وہ دراصل سواری ہے اور ایمان اس پر سوار ہے تو سوار جو ہے وہ جاتا ہے سواری کے ذریعے سے سواری سوار کو لے کے جاتی ماں یہ رشتہ بتلایا گیا دونوں میں بہرحال کوئی نہ یہ تعلق تو یہاں جس حدیث کا حاصل کیا ہوا کہ کی جب کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے ایک بات میں نے اور پہلے بتلائی تھی کہ عقیدہ جو ہے اعمال عقیدے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے ترجمان ہوتے ہیں اگر ایمان ہے ایمان والے عمل اس کے بدن سے صادر ہوں گے اگر کفر ہے تو کفر والے عمل اس کے اندر سے نکلیں گے ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسا اندر عقیدہ ہوگا ویسی اس کو میں نے مثال دے کر میں نے کہا تھا کہ برتن کے اندر گرم چیز ہوگی تو باہر اس کی گرمی ضرور آئے گی بدن کے کے اندر ٹھنڈی چیز ہوگی باہر اس کی ٹھنڈک محسوس ہوگی تو ایمان اندر ہو اور امال جو ہیں وہ کافی ہوں یہ نہیں ہوگا ایمان اگر ایکٹیو ہے زندہ ہے امال جو ہیں وہ ایمان والے نکلنے چاہیے یہی پہچان ہے ہم, ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھ سے کسی کے ایمان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس کے امال کو دیکھ سکتے ہیں امال اگر کنٹینیو جو ہے وہ اچھے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی یہ سس موومنٹ اور اگر اعمال خراب ہیں تو ظاہر ہے ہم فیصلہ فتوا تو نہیں دیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر کیا سمجھیں اس کے سوا کہ بھائی اگر یہ مومن ہوتا تو اس سے یہ امن نہ نکلتے یہ بات ہو گئی تیسری ایک بات اور سمجھ دیجیے کہ بدن میں سے جان نکلنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو ہے موت کا آ جانا جب موت ہوتی ہے تو روح اور جان بدن میں سے پورے نکل جاتی ختم ہوا ایک ہے جان کا بدن میں سے نکلنا نیند کی حالت میں اس وقت بھی جان نکلتی اللہ توفل انفسینا فیومس التی قدا علیہ العلی مسم کسی جب کوئی انسان سوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح لے لیتے ہیں اب اگر اس کا ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا تو اس کی روح کو واپس چھوڑ دیتے ہیں ٹائم پورا ہو گیا بدن میں روح واپس نہیں آتی معلومات سو رہتے سوتے سو مر گئے تو ہر آدمی کو ہر دن چوبیس گھنٹے کے اندر تجربہ موت کا کرایا جاتا ہے روح اس کے بدن سے نکلتی ہے اب نکلنے کی صورت بس یہی فرق ہے کہ اس وقت جزوی طور پر نکلتی ہے بدن سے کچھ رشتہ باقی ہے اسی واضح سے سانس لے رہا ہے لیکن پوری نکل جائے تو یہ سانس بھی نہیں لے پاتا تو جس طرح سے یہ دو حالتیں ہیں بدن سے رو کے نکلنے کی ایسے ہی سمجھیے کہ ایمان کے نکلنے کی بھی دو صورتیں ایک صورت تو یہ ہے کہ بالکل نکل گیا ایمان اس شخص کا پر مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ہوگا یہ کافی ہے آئی بات سمجھ میں نہیں اور دوسری صورت کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان اس طرح سے نکلتا ہے جس طرح سے بدن سے جان نکلتی ہے سونے والے کے کچھ رشتہ باقی ہے اس وقت مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا لیکن وہ عمل کفریہ ہے یہ میری تقریر اگر آپ کے ذہن میں رہے جو میں آج کر رہا ہوں اور میں کوئی وہ بات نہیں طالب علم ہوں میں لیکن یہ کہ میں نے کتابوں میں اس انداز میں مسئلے کا حل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہی. کئی کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن یہ تقریریں جو ہیں مختلف جو جمع کی اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے عمل سے, سے ایمان کے نکلنے کی دو صورتیں ایک تو مکمل طور پر نکل جائے تو پھر مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ہوتا ہے کافر ہو گیا ایک صورت یہ ہے کہ ایمان نکلا ہے مکمل نہیں نکلا جز بھی نکلا ہے جیسے سے جیسے سونے والے کے بدن سے رو نکلتی ہے تو مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہوتا کافر ہونے کا مگر وہ عمل کفریہ ہے جیسے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من ترق صلاح تو متعمدن فقط کفا جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کف رکیا اب مفتی صاحب کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ کافر ہے لیکن حدیث یہ کہہ رہی کہ اس نے کفر رکیا معنی کیا ہوئے کہ اس کے اندر سے روح نکل ایمان نکل گیا مگر ایمان جس بھی طور پر باقی جیسے سونے والے کے پتن کے اندر باقی رہتا ہے اس کو مردہ کوئی نہیں کہتا زندہ ہی کہتے ہیں تو یہاں بھی اس حدیث کے مانا یہی ہے کہ جب کوئی زینا کرنے والا زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرے گا زنا کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں اس حالت, اس حالت میں اس حالت میں مومن نہ ہونے کے معنی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان نکل گیا جب یہ زینا ختم ہو جائے گا ایمان لوٹ کے آ جائے گا چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے جس وقت وہ چوری کر رہا ہے اس وقت مومن نہیں ایمان نکل گیا جب چوری سے فارغ ہو جائے گا ایمان آ جائے گا تو کیونکہ ایمان کا ایک تقاضا ہے وہ نہیں جڑتا کاسرانہ عمل کے ساتھ اپنا جوڑ نہیں بٹھاتا نکل جاتا یہ ہے اس حدیث کے معنی اس سے بدعملیوں بد کی جو برائی ہے وہ خوب سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں ایمان کی کوئی قیمت ہے تو برے عملوں سے بھی ہم کو رکنا چاہیے کیونکہ برا عمل ایمان سے تعلق نہیں رکھتا اور اتنی دیر کے لیے ایمان ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے ذرا سوچ یہ تھوڑی دیر کے واسطے جس وقت کوئی آدمی چوری کر رہا ہو حدیث نے کہا کہ اس کے اندر سے ایمان نکل گیا مثلاً کسی حالت میں اگر اس کی موت آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایسا ہوا جیسے سونے والا سو رہا تھا رو تو پہلے نکل گئی تھی جز بھی نکلی تھی وہیں اس, اس پہ موت تاری ہو گئی اسی حالت میں مر گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یوں تو مفتی صاحب ابھی بھی فتوا دیں گے اس لیے کہ ان کے پاس میں غائب نہیں کہ چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے جو مر ہے تو اس کی حالت اس کی, اس کی موت کفر پر ہوئی یہ مفتی صاحب فتوا نہیں دیں گے لیکن حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کا حشر کن لوگوں میں ہوگا یہ ایک مثال ہے چوری کی ورنہ ہر گناہ کبیرہ میں یہی بات کہی جائے گی اسی بات سے آ, آگے جو ایک اور حدیث کے اندر ایک اضافہ ہے اور وہ ہے آ, ولا یغ الو اہدمین یغ الو وہ ممن کوئی آدمی دھوکہ نہیں دیتا کسی کو اس حالت میں کہ وہ مؤمن ہو معلوم ہوا کہ یہ اعمال متعین نہیں ہیں کہ صرف زنا اور چوری کا ذکر ہے صرف ڈاکے کا ذکر ہے بلکہ یہ کیا ایک اور حدیث میں دھوکے کا ذکر آ گیا تو حاصل یہ ہوا کہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں جب ان میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس حالت میں ایمان اس کے اندر نہیں رہتا یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو حدیث نے ہم کو بتلائی ہے اس لیے مختلف احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بڑے گناہوں سے بچتا رہنا چاہیے قرآن شریف کے اندر بھی اس کو کہا گیا بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے چھوٹے جو ہیں چھوٹے چھوٹے خطائیں وہ انسان سے ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی توبہ کرنی چاہیے لیکن امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف فرما دے ان کے لیے کفارہ کر دے لیکن بڑے گناہ ان کا رشتہ ایمان سے نہیں خصلت المن کانت سی خصلت المنصا عبد اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ہیں جس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی وہ خالص مناسب ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر ان میں سے ایک چیز ہوگی ایک خسلت ہوگی ہے، ایک خلا،, خلا کا لفظ ہے اور آگے لفظ آ رہا ہے سفیان کی روایت میں خسلا معلوم گا اور خلا ایک ہی معنی ہے خصلت کا مطلب اگر اس کے اندر ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس کے اندر ایک خسلت نفاق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے جب تک چھوڑے گا نہیں وہ نفاق ہی اس کے اندر رہے گا کیا ہیں وہ چار چیزیں آپ نے فرمایا کہ جب بات کرے جھوٹ بولے اور جب عہد کرے ایگریمنٹ تو غدر کیا مطلب ہے عہد کی خلاف ورزی کرے دھوکہ دے دے و ازا وعدہ اور جب کوئی وعدہ کرے خلاف ورزی کرے ویزا خاصما فجرا اور جب, جب, جب جھگڑا کرے کسی سے تو پھر فجور ہو اسے فجور کے مطلب کیا ہوا آل فال اور گالم گلوچ یہ ہوتی جھگڑے کے اندر آدمی کنٹرول میں نہیں رہتا یہ ہے مناسب کی چار خصلتیں چار جن ہوں گی وہ خالص مناسب ہے اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہوگی اس کے اندر ایک خصلت نفاق کی ہوگی تو جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب کسی سے عہد کرے تو اس کو دھوکہ دے اور جب کوئی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کر ورزی کرے اور جھگڑے تو فجور ہو معلوم ہوا کہ جھگڑا کرنے میں بھی انسان کو اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے یہ نہیں کہ باپ کا بتنگڑ بن رہا ہے اور اس کے باپ دادا اور پردادا تک کی طرح اس کے خبریں لی جا رہی ہیں اور جو منہ میں آیا وہ کہا جا رہا ہے یہ نہیں اس واسطے کے حقیقت یہ ہے کہ انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور بے قابو ہو کر کے جو کام کرے گا وہی دراصل اس کی طبیعت ہے قابو میں اپنے آپ کو رکھ کر کوئی بات کر رہا ہے وہ تو اس کو تو کہیں گے بتکلف ہے یہ آئی بات سمجھ نہیں بتکلف ہے انسان اپنے آپ کنٹرول میں ہے تو جو سوچ سمجھ کے کر رہا ہے لیکن جس وقت کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس وقت جو حرکت اس سے صادر ہو رہی ہے وہی دراصل اس کی طبیعت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی مجنون دیوانے کو مختلف اگر دیکھے ہوں گے تو فرق دیکھا ہوگا آپ نے بعض دیوانے وہ ہوتے ہیں کہ جو بس دیوانے پن کے اندر باتیں تو کرتے رہیں گے مگر نہ گالی دیں گے اور نہ, نہ کسی کو گویوں کا یہ ستائیں گے دیوانے پن کی باتیں بس بیوقوفی کی باتیں لیکن گالیاں ان کے منہ سے نہیں نکل رہی ہوں گی اس کے برس بعض دیوانے دیکھے ہوں گے گالیاں دے رہے ہیں یہ دونوں میں فرق کیا ہوا عقل تو دونوں کے پاس نہیں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس جب عقل تھی تو یہ گالیاں دیا کرتا تھا دیوانے پر میں بھی گالی دے رہا ہے اور اس نے کبھی ہوش کے زمانے میں گالی نہیں دی تو اب دیوانے پر میں بھی گالی نہیں دے رہا یہ ہے فرق طبیعت انسان کی جب سامنے آتی ہے جب وہ قابو سے باہر ہو رہا اسی سے وہ نقطہ بھی کھل جاتا ہے حدیث میں فرمایا تموتوں نہ کما تہ وہ تمہاری موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اس حالت میں جس حالت میں تمہاری موت آئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کام تم زندگی میں کرتے رہو گے موت اسی حالت میں حالت کا مطلب یہ ہے کہ اس ان امان نے جو طبیعت بنائی ہے اسی طبیعت کے اوپر تمہاری موت آئے گی امال اچھے ہیں طبیعت ٹھیک ہے تو اسی طبیعت کی درستگی پر موت آئے گی انجام بخیر ہوگا اور اگر امال خراب ہیں تو معلومہ طبیعت پر اس کا اثر ہوا مزاج پر اس کا اثر ہوا اور پھر اس کی اس موت اسی حالت میں آنی ہے تو یہ ہے ہوا. اس سے تیسرا مسئلہ ایک اور بھی اسی سے لگا بندھا سمجھ میں آ جائے گا حدیث میں جو یہ موجود ہے کہ جب قبر میں کسی مردے کو لوٹاتے ہیں اور وہاں سوال ہوتے مر ربک وما دینک وہ مادا تقول لہٰذا رجو تیرا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا اگر مومن ہے تو جواب اس کا بالکل صاف بغیر تامل کے بے دھک اس کے منہ سے جو جواب نکلے گا ربی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دین کیا ہے تیرا میرا دین اسلام ہے تو کیا کہتا ہے اس شخصیت کے بارے میں دکھایا جائے گا ہاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے صاحب ربی اللہ کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام سمجھ میں آتا ہے لیکن اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کیسے کہے گا وہ آدمی جس نے دیکھا نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی بات ہے زندگی میں جس نے سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا ان سنتوں کے اس اہتمام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کی طبیعت کو مناسبت پیدا ہوئی ہے جس کو آپ انگلش میں لفظ وہ صحیح تو نہیں ہے مگر سملٹی جو بولتے ہیں وہ آنے کو وہ لفظ نہیں تھی مناسبت اور چیز ہے مناسبت جو پیدا ہوئی یہ وہ مناسبت ہے جو وہاں اس کو بلوائے گئے جی کہ میں اگر اپنا چہرہ بنانے کی کوشش میں ہوں تو کیا فکر ہے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا میں اگر کپڑے پہننے کی کوشش کر رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنا کرتے تھے کپڑوں کو یہ, یہ،, یہ،, یہ کھانا کھاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا, کھانا کھایا کرتے تھے یہ ساری جو اہتمام ہے آخر اس نے ایک تصویر بنائی کہ نہیں بنائی اس کے دماغ کے اندر تو وہ جو تصویر بنی ہے یہی دراصل وہ قبر میں اس کو برجستہ اس سے جواب دلائے گی کہ محمد رسول اللہ صلاح اللہ تو یہ ہے دراصل وہ امان نفاق والے اعمال یہ ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے اور جب وہ کوئی عہد اور ایگریمنٹ کرے تو دھوکہ دے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑے تو فجور کرے تو جھگڑنے کے اپ نے بھی انسان کو اول فول نہیں پکنی چاہیے حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أكبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر نبي نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث قذب وإذا بعد أخلف وإذا طومن أخانا أبو هريرة رضي الله عنه سر بآياته وننتهى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے اور جب امانت رکھا جائے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرے تو یہاں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی حدیث ابو رہ اس کے راوی ہیں اور وہاں چار باتیں بتائی ہیں جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں گی تو پکا منافق ہے اور یہاں منافق کی تین نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں وہاں چار تو یہاں تین یہ کیا بات ہے ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں امانت کا میں کا ذکر نہیں تھا یہاں اس حدیث کے اندر امانت میں خیانت کا تو اصل میں اس کا, اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں آپ نے ایک لفظ فرمایا تھا اور اس میں یہ تھا کہ یہ چار باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ پورا مناسب ہوگا خالص اور جس کے اندر ایک خصرت ہوگی نفاق کی اس میں خ... نفاق وہ حسرت ا... ا... ا... ہوگی تو وہ ایک حسرت والا مناسب ہوگا یہ آپ نے فرما دیا معلوم ہوا کہ اعمال مختلف ہو سکتے ہیں نفاق کے تو وہ ایمان سے رشتہ نہ رکھنے والے اعمال جو ہیں وہ جب کسی انسان کے اندر ہیں اور وہ دعوے دار ہے یہ کہ میں مومن ہوں اسی کو تو منافق کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں کہتا یہ ہی کہ مومن ہو حالانکہ وہ مومن نہیں تو جس کے اندر یہ عمل کفری جو ہیں جو کافر کو تو سچتے ہیں مومن کو نہیں سجتے ان کا رشتہ ایمان سے نہیں کفر سے ہے ان امال کا جس کے اندر یہ عمل موجود ہیں تو مومن کہاں ہے جب مومن حقیقی نہیں اگرچہ وہ, وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مومن ہو اسی کو منافق کہتے ہیں تو بہت سے اعمال ہو سکتے ہیں نفاق کے تو کہیں آپ نے چار بترا دیے کہیں تین بترا دیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک پرٹیکولر آدمی کے لیے یہ بات فرما رہے تھے جو آپ کے سامنے ہوگا منافق لیکن آپ نے نام لے کر کہنا اچھا نہیں سمجھا یہ آپ کی شرافت آپ کے بڑے ہونے کی بات تھی لیکن آپ نے اوصاف اور اخلاق بتلائے کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ منافق ہوگا تو اب آدمی خود ہی سمجھ جائے کہ بھائی کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ حرکت ہے ظاہر ہے کہ معاشرے میں سوسائٹی میں جو اس طرح کے کام کرنے والا ہوگا خود ہی پہچانا جائے گا میں کیوں نام کسی, کسی کا تو اس واسطے مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف علامتیں بتلائیں وہ اگرچہ ساری علامتیں نفاق کی ہیں کسی کے اندر کوئی پایا جائے کسی کے اندر کوئی <تصفح> <تصفح> حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرق عن أبي نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق سلاس إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خانه حدثنا وقبت بن مکرم او مکرم العمی حدثنا حدسن بن محمد بن عقیص ابو ذقیر خالہ سمیت العلیٰ ابن عبد الرحمن حادث بحاد ال اسناد وقال قال آیت المنافِ صلاحثن و انسلام و صلی اللہ وضحامہ اللہ پچھلے ہفتے جو حدیث آئی تھی وہ یہ تھا کہ مناسب کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ بات کہی گئی یہاں ایک اور صنعت سے جو ابو رضی اللہ عنہی سے روایت ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ انسام و صلی اللہ و مسلم اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اس بات کا خیال کرے کہ وہ مسلمان ہیں تب بھی وہ منافق ہے اس لیے کہ اس کے اندر تین نشانیاں نفاق کی ہوں گی بھئی یہ تو قیامت پر پکڑتا رہے گا آپ کی ریکارڈنگ میں سمجھے نہیں حضرت کیوں ہو ایسا زب تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کچھ اعمال اگر اچھے ہوں تو اس کی وجہ سے برا عمل صحیح نہیں ہو جاتا برا عمل برا ہی رہتا ہے صحیح, صحیح رہتا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے واسطے یہ حدیث بہت بڑی تمبیر ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پرفیکٹ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن کچھ تو چیزیں کچھ تو کام ہم اچھے کرتے ہیں کچھ کام غلط کرتے ہیں تو لہذا جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیں اچھا ہی رکھے گا تو اس حدیث نے یہ بتلا دیا کہ جو غلط کام ہیں وہ غلط ہی رہیں گے اچھے کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ غلط کاموں کی ان غلط کاموں کی غلطی ختم نہیں ہو جاتی جو مناسب اور نفاق کی ہیپوکریسی کی جو نشانیاں ہیں وہ نماز اور روزے اور زکوٰۃ یا حج ان نیکیوں کی وجہ سے وہ برائیاں جو ہیں یہ ہے کہ وہ برائی نہ رہے گی برائی اپنی جگہ رہے گی تو ہم جیسے لوگوں کے واسطے یہ حدیث بہت بڑی تمبی ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو جس کو کہ آخرت کی فکر ہے اور وہاں کی کامیابی کی خواہش ہے اس کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن باتوں کو شریعت نے کفر اور نفاق اور شرک کی نشانیاں قرار دیا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے اتنا بچائیں اب اگر چھوٹی موٹی خطائیں رہ جائیں تو ان کی معافی کی صورت تو ہے لیکن یہ بڑے گناہ اور جو جس جن کو علامات نفاق اور علامات شرک اور علامات کفر قرار دیا یہ تو بڑے خطرناک ہیں دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت طلف جو یہاں آیا ہے یہ محدثین فقہ علماء سب اس سلسلے میں قرآن شریف کی آیتوں کے ذیل میں بھی جہاں امانت کا ذکر ہے اور اسی طرح حدیثوں میں بھی اس امانت کے بارے میں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس, اس کی کوئی ایک شکل متعین نہ سمجھی جائے کہ فلاں قسم کی امانت ہے تو اس میں خیانت غلط ہوگی بلکہ ہر طرح کی امانت جو ہے اس میں خیانت غلط ہی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص میرے پاس لا کر کے کوئی مال رکھ دے کیش کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو یہ امانت ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اور علما کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ امانت عام ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی راز ہمارے پاس ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات عام ہو لوگوں میں پھیلے دوسروں کو بھی اس بات کا پتہ چلے اور اس نے ہمارے اوپر اعتماد کر کے وہ بات ہم سے کہہ دی ہے تو پھر وہ بھی امانت بن گئی اب اگر ہم اس بات کو دوسروں سے کہیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی اسی طرح سے انہی علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ علم جو ہے وہ بھی امانت ہے اللہ سبحانہ ہوا کی طرف سے اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے خیانت ہونے کی دو صورتیں ہیں علم کے اندر علم دین جو ہے یا بلکہ میں تو عام کر کہتا ہوں کہ علم دین ہی نہیں ہر علم جو اچھی جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو اس کا علم اسی واسطے اگر صحت اور ہیلتھ سے متعلق کوئی چیز ڈسکور ہوئی ہو وہ بھی ایک علم ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو یہ ایک امانت بن گئی وہ علم اللہ نے مدد فرمائی اور اس کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دیا اس علم کا تو یہ اللہ کی طرف سے تو ہے وہ ایک امانت ہے لہذا اس میں اس میں خیالت کے کی معنی کیا ہوں گے کہ وہ علم دوسروں تک نہ پہنچایا جائے مگر اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ دوسروں تک پہنچانے میں یہ نہیں کہ دیواروں پہ پھینک کے مار دے یا کہیں گاربیج میں لے جا کے ڈال دے ایسا نہیں بلکہ یہ کہ جو اس کی اہلیت رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے قابلیت رکھتا ہے وہ علم اسی کو دیا جائے اسی لیے غالبا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے یہ اسی زمانے کے کسی بزرگ کا تازئین میں میرا تو زیادہ خیال یہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ علم جو ہے وہ اگر نا اہل کو دیا گیا تو یہ علم کی توہین ہے اگر اہل کو نہ دیا گیا تو اس آدمی کے حق میں ظلم اور جاتی ہے تو مستحق کو دینا چاہیے جو اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے اور جو اس کی اہلیت اور قابلیت نہیں رکھتا اس کو نہیں دینا چاہیے اہلیت اور قابلیت نہ رکھنے میں بھی دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تو آپ کہیں کو اس کو بتایا جا رہے ہیں جب وہ سمجھ نہیں پاتا تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آپ ایک چیز لے کے کھڑے ہو گئے لے لو اب وہ جو بھی آ کے لے جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کام کی چیز ہے کیا سہایتا پھر اس کو دینے سے اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ سمجھ تو سکتا ہے مگر اس کا استعمال صحیح نہیں کر سکتا تو بھی اس کو دینا غلط ہوگا وہ اہل نہیں اس کا شریعت کے مسائل جو ہیں وہ دراصل اصلاح کے واسطے ہیں لوگوں کو کرپٹ کرنے کے واسطے ہیں آخرت کی کامیابیاں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر اس نے یہ فائدہ نہیں حاصل کیا یہ فائدہ نہیں اسے اس اٹھایا اور غلط طور پر اس کا استعمال کیا تو یہ بھی اس کا حقدار نہیں ہے اس کو علم دینا بھی غلط ہے تو یہ بھی امانت ہی ہوگی صاحب کیا ہے حدسنی ابو بکر ابن کال حدثنا محمد ابن حدنا عبید اللہ ابن عمر اناف عن نافعن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال عزا اکثر رج العقا فقت باحد کو وہاں سے کم کرائیے وہاں سے ہو رہا <تصفيق> حضرت عبداللہ ابن عموم اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو بھائی سے مراد رشتے کا بلڈ ریلیشن نہیں بلکہ اسلامی بھائی مسلمان بھائی جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو, کو کافر قرار دے کفر کا کی نسبت اس کی طرف کرے کہ وہ کافر ہے وہ کافر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کفر کا مستحق ان دونوں میں سے ایک ہو جائے گا کیا مطلب ان دونوں میں سے ایک ہو جائے گا کہ جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے یہ تو وہ کافر ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر ایسا کہنے کی وجہ سے کہنے والا کافر ہو جاتا کیوں اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ کافر کو کافر کہنا صحیح ہے اور غلط ہوگا اس کو کافر نہ کہا جائے اور جو کافر نہیں اس کو کافر کہنا غلط ہے یہ مطلب ہے دونوں باتیں ہیں کافر کو کافر نہ کہنا غلط اور مسلمان کو جو کافر نہیں ہے اس کو کافر کہنا غلط ہے تو اس حدیث سے یہ بات اس لیے بہت احتیاط برتنی چاہیے اسی واسطے فکہاں کا یہ کہنا فتح عالمگیری کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر کسی ماں بونی رحمتہ اللہ علیہ کا اس میں قول ہے یہ شاید کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات کہی جس میں جو بظاہر بڑی بھیانک بات ہے بڑی خطرناک ہے عقیدے کے لحاظ سے تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ اگر اس بات کے اندر سو آسپیکٹس ہیں 100 سو, سو پہلو ہیں اور ننانوے پہلو اور آسپیکٹس نائنٹی نائن جو آسپیکٹس جو ہیں وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایک آسپیکٹ جو ہے وہ اسلام کی طرف جا رہا ہے تب بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے کوشش یہ کریں گے کہ وہ کفر کا اس پر پتوانا لگے تو یہ ہے فکاہا کا کہنا اس کے یہ معنی بالکل نہیں نکلتے کہ بھئی کوئی کافر ہو تو بس کوشش یہ کریں کہ نہیں اس کو مسلمان ہی کہیں یہ بھی غلط ہوگا میں نے کہا کافر کو کافر نہ کہنا غلط ہے مسلمان قرار دینا اور اسی طرح اگر مسلمان ہے کسی ایک بات کی وجہ سے ہم اس پر کافر ہونے کا فتوا نہیں لگا سکتے یہ مطلب ہے اس کا تو اس لیے بہت احتیاط ہونی چاہیے اوم امراین کی روایت ہے کہ ایما امرا ان قال عقی کا فقت با ابوما ان کا نما کال وجا کہ کسی شخص نے اگر اپنے بھائی کو کہا کافر تو پھر اس کفر کا مستحق دونوں میں سے کوئی ایک ہے اگر وہی ہے جیسا کہ اس کہنے والے نے کہا تب تو پھر وہی کافر ہوگا ورنہ تو ایک کفر لوٹ کر کے اس کہنے والے کی طرف چلا جائے گا قال حدثنا عبد الثمد ابن عبد البالس قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريد عن يهي بن يعمر أن أبو الأسود حدثه عن أبي زر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ ما قده من النار رَجُلًا بِالْكُفْرِ رجورن او قَالَ اوقال اللَّهِ وَلَيْسَ ولستار کے اللہ عَلَيْهِ حضرت ابو ذرفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے اپنی نسبت اولاد ہونے کی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہیں اس کا باپ ہے کون اب مثال کے طور پر جیسے یہاں بعض دفعہ اس ملک کے اندر خاص طور پر یورپ میں امریکہ میں بعض بچے ہیں وہ بیچارے لے آتے ہیں کہیں سے اب وہ لا کر کے اس کی پرورش ہوئی اس کو ہو کیا معلوم میرا باپ کون تھا ہو سکتا ہے ایسا اس لیے اگر نہیں جانتا وہ تو بات الگ ہے لیکن جانتے ہوئے اپنی نسبت اس کی طرف کرے جو اس کا باپ نہیں ہے باپ کو نہ کہے کیبل کسی اور کو اپنا باپ قرار دے کہ میں فراہم کا بیٹا ہوں ایک تو مجازم کہنا جیسے کہ بھائی میں ہم تو آپ کی اولاد ہے یہ ایک الگ بات ہے یہ تو ایک طرح کا اس کا مطلب کہنے والا بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی ہمارا تعلق آپ سے ایسا ہے جیسے اولاد کا ہوا کرتا ہے ہم تو آپ کے سامنے چھوٹے ہیں ہم آپ کے فرمبردار ہیں جیسے اولاد کو ہونا چاہیے سننے والا بھی یہی سمجھ رہا ہے دوسرے لوگ اگر بیٹھے ہوں وہ بھی یہی سمجھیں گے یہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن مثلا مثال کے طور پر میں ہوں میں اگر لکھوں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اس کا مطلب وہ نہیں سمجھا جائے گا کہ صاحب یہ کوئی تعلق بتانا مقصود ہے اس کی عظمت کے واسطے اس کے احترام اور رسپیکٹ کے لیے بلکہ ماں سمجھا جائے گا یہ اپنے آپ کو بیٹا فلاں کا کہہ رہا ہے اپنے, اپنا شجرا بتا رہا ہے اپنے, اپنا نصب بتا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے ہوئے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو فرمایا کفر کیا اس نے یہ بھی کفر ہے کیوں اس واسطے کہ پہلے اس کا تجمہ سن لیجئے پھر میں بتاؤں گا مانی دا ملئی صلاح فلئی سمینا اور جس شخص نے اس بات کی کا دعویٰ کیا اس بات کا دعویٰ کیا جو اس کے پاس نہیں ہے کہ یہ تو میرے پاس بھی ہے اور حالانکہ وہ اس کے پاس نہیں فرمایا کہ اس کو چاہیے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جاننا میں بنا لے اور وہ امن داں رج اور جس نے کسی آدمی کے بارے میں کفر کا دعوی کیا اور یہ یعنی یوں کہا کہ وہ عدو اللہ اللہ کا دشمن ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اور یہ برائی اسی کی طرف لوٹ کے چلی جائے گی چلیے صاحب اب جو ہے محترام لوٹتے ہیں کہ آپ نے کفر جو فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کی کہ اپنا بیٹا کسی اور کو بتایا اس میں کفر جو کہا گیا اس میں علماء پریشان ہو گئے ہیں امام نوی نے اس میں کئی قول نقل کیے ہیں جو اس مسلم شریف کے بہت معتبر اور بڑے قدیم اس کے سارے ہیں تو امام نووی کہتے ہیں کہ علماء نے اس کے کئی معنی بتلائے ہیں اور وہ سب ہو سکتے ہیں ایک تو یہاں کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ واقعتا اسلام سے خارج ہو جائے گا اور لوگ آئندہ سے اس کو مسلمان سمجھنا ہی چھوڑ دیں یہ مطلب نہیں بلکہ یہ کفر جو ہے یہ ایک طرح کے انکار کے معنی میں ہے کہ دراصل اور ناقدری کے معنی میں اس نے ناقدری کی ہے اللہ کی ایک نعمت کی کہ اللہ نے اپنے حکمت اور مصلحت سے اس انسان کو ایک خاندان کے اندر پیدا کیا ایک کو اس کا باپ بنایا جو بھی اس کی حکمت اور مسلحت ہو یہ اگر اس کی طرف اپنی نسبت نہ کرتے ہوئے کسی اور کی طرف کر رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اس حکمت کی ناقدری کر رہا ہے یہ بھی کفر ہے قرآن حکیم میں کفر جو ہے وہ ناقدری کے لیے بھی استعمال ہوا ہے شکر کے مقابلے میں لین کفر تم لکر تم لذید کفر تم ان نہ آزادی اگر تم نے شکر کیا تو میں اور نعمتیں دوں گا اور اگر تم نے کفر کیا تو پھر میرا عذاب سخت ہے یہاں کفر سے مراد شکر کے مقابلے میں ہے یہ ایمان کے مقابلے میں کفر نہیں ہے شکر کے مقابلے میں یعنی نا شکری کرنا نہ قدری کرنا نعمت کی یہ مراد ہے تو یہاں بھی یہی بات ہوگی کہ اس نے کفران نعمت کیا ہے باپ جو اس کا ہے جس نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے جس نے اس کے لیے پریشانیاں اٹھائیں پرورش کرنے کے اندر اس کی ساری پریشانیوں کو اس نے ناکدری کر دی دوسری طرف اللہ سبحانہ نے بتایا کہ جو بھی حکمت تھی کہ اس کو کسی کی پیٹھ میں رکھا اور کسی کے پیٹ میں رکھا اس نے اللہ کی حکمت کی بھی ناقدری کی ہے اس لحاظ سے اس کو کہا گیا کہ اس نے کفر کیا ہے وہ منی دعم علی سمین لہو اور جس کے پاس وہ چیز نہ ہو اور دعوی کرے کہ یہ ہے تو ہم میں سے نہیں ہے اس کو چاہیے کہ جان ہم اپنا ٹھکانہ بنائیں یہ بھی بہت عام بات ہے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت مختصر مختصر مگر واقع ہے کہ پھیلائیے ان کو اور اس کو مطلب نکالیے تو ہماری پوری زندگی اس میں آتی ہے اور بڑے اس میں بے شمار مسائل آ جاتے ہیں کہ کتوز کے اندر اس کے اندر مثلاً یہی بات نہیں ہے کہ صاحب میں شو یہ کروں کہ میں بہت مالدار ہوں میں بڑے عزت والا ہوں اتنی بات نہیں بلکہ یہ کہ اگر کوئی شخص علم نہ رکھے اور ظاہر یہ کرے شو یہ کرے یہ بہت علم والا ہے کسی بھی فیل کا علم ہو جس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جائے یہ ہے وہ بات دھوکا, لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا یہ خطرناک بات ہے تو بلنڈر کرنا تو یہ ایک طرح کا بلنڈر ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے نہیں اور ہم شو کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہم مالدار ہیں نہیں کہتے ہیں مالدار ہم غریب ہیں نہیں مگر شو کر رہے ہیں کہ غریب ہیں کوئی فائدہ اٹھانے کے واسطے ہم عالم ہیں نہیں مگر شو کر رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں ہم ڈاکٹر ہیں نہیں مگر شو کر رہے ہیں کہ ہم جیسے ڈاکٹر ہیں یہ ہے وہ بات ہے اس لیے اس کو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ تو بلنڈر ہے دھوکہ دینا ہے اور دھوکہ جو ہے دینے والا وہ ہمیں ہم نبی, نبی کے سر ان کی جماعت یا ان کے اور ان کے گروپ میں کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ہم میں سے نہیں اور اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہن نم بنائے دوسری حدیث جو آگے آ رہی ہے اس میں یہ کہ لاتر قبوان رغبان اپنے باپ داداؤں سے مت ہٹاؤ اپنے آپ کو ہٹاؤ کا مطلب یہ کہ ان سے اپنا اپنی رشتہ مت کاٹو جو اپنے باپ سے الگ ہوگا اور اپنا تعلق اس سے اپنی نسبت کو ختم کرے گا اس نے کفر کیا ہے یہ ہوا اور آگے دوسری حدیث جو آ رہی اس میں یہ ہے پھل جنت والے حرام جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے حدثنا محمد بن بكر بن الريان واو ابن سلام محمد بن طلحه दूसरी سند حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان ثالثي سند حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبد فقولت العبی واعل انت سمیت و مین عبد اللہ یروی اندسول اللہ علیہ وسلم قال کارنام ولی صفی حدیثی شعبہ کول زبید ابی وائل یہ تین سندیں سب جڑ کر کے یہ آ رہی ہیں زبید سے اور زبید ابو وائل سے اور ابو وائل عبد اللہ مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس مسلمان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے تو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو گالی بھی دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ وہ مسلمان بحثیت مسلمان کے ریسپیکٹیبل ہے قابل احترام یہی تو گالی دینا خود ہی بری بات اچھا گندی چیز گندی چیز ہے اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالنے چاہیے جسے کہ زبان ایک ہمارا بدن کا ایک حصہ ہے آرگن ہے جس طرح ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں تو اگر ہاتھ اور پاؤں سے غلط کام کیے جائیں گے اور وہ گناہ ہوگا تو زبان کے کرنے کے کام جو ہیں وہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں اگر قرآن شریف کے پڑھنے پر ثواب ہے تو گالی دینے پر عذاب کیوں نہیں گالی دینا جو ہے وہ خود ایک بری بات مسلمان کو گالی دینا یہ برائی پر برائی ہے اس لیے کہ اس کا بحثیت مسلمان کے احترام اور ریسپیکٹ ہونی چاہیے تھی اس کو گالی دی ہے اس سے اچھا پھر ایک اور بات کیا ہے اس کا نتیجے کے لئے سے بھی کہ اس کا رزلٹ ہی نہیں نکلے گا کہ ہے کے گالی دین جب دیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی تعلقات خراب ہوتے ہیں معاشرے میں اور سوسائٹی میں مسلمانوں میں جیسی اخوت اور بھائی کی ہونی چاہیے کہ بالکل ایک جسم اور ایک باڈی کی طرح سے پوری جماعت بنی رہے ہے کے گالم گلوچ ہوا تو پھر یہ بات کہاں سے پیدا ہو جائے گی اس لیے اس کو فسق کہا گیا اور اس کے ساتھ کتاب کرنا جانتے ہوئے یہ مسلمان ہے تو پھر اس کو قتل کرنا اور اس سے جنگ کرنا اس کے ساتھ اس کے مدمقابل آنا اس کے معنی یہ ہوگئے کہ یہ سمجھا ہے کہ یہ اس کا قتل کرنا حلال ہے اور مسلمان کا قتل کرنا حلال کیسے ہو سکتا ہے جو اس بات کو حلال سمجھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ کفر ہے تو اس واسطے قتل کو کفر قرار دیا ہے اور ظاہر وہ یہی ہوگا کہ یہ تعبیل یہ کریں گے کہ اس نے حلال سمجھا تھا اس کے قتل کو جبھی تو قتل کرنے کھڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ کفر قرار دیا گیا یہ صورت نہیں ہے نبی کریم قریب سوسٹ نے روکیوں اخبرنا ابو آسم انبن زبید یقول جاگرن یقول سمیت, سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من منسلیم المسلمون من السانی ویدی یہ ابو زبیر کی روایت ہے پہلے جو روایت تھی وہ عبداللہ نے امر بن الع کی تھی اور مضمون دونوں کا ایک ہے اور تیسری اس کے بعد آ رہی حدیث کہ ابو نبی قال قلت یا رسول اللہ ائسلامی افضل قال من سلیم من, من لسانی ویدی یہاں اسلام کون سا اسلام افضل ہے تو جواب میں آپ نے وہی بات فرمائی کہ وہ اس شخص کا اسلام سب سے افضل ہوگا کہ جس دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں عن حدثنا اسحاق ابن و ابراہیم و محمد ابن, ابن, ابن ابی عمر ابی ابی عمر و محمد ابن بشار جمیان عن سقفی قال ابن ابی عمر حدثنا عبد الوہابن نبی قلادانا نس عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاسن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 کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے برابر نہ ہو جیسے ایک صحابی سب تفصیل میں ہو سکتا ہے کہ آج وہ آئے آئیں ایک صحابی نے رض کیا تھا حاضر ہو کر یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں گھر میں جاتا ہوں تو مجھے بڑی بے چینی رہتی ہے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 اور اگر چلا بھی گیا تو کہاں میں اور کہاں آپ تو مجھے کیسے چین آئے گی وہاں آپ کو نہیں دیکھوں گا آپ نے فرمایا کہ المر <سلام> احب کہ آدمی وہ اسی کے ساتھ ہو ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا رہا ہے تو اچھے کے ساتھ محبت کرو گے اچھوں کے ساتھ رہو گے اور برو کے ساتھ محبت کرو گے بروں کے ساتھ رہو امبیا کے ساتھ محبت ہے تو امبیا کے ساتھ ہوگے تو یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائے یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کو قرآن حکیم میں بھی فرمایا قرآن کان آبا اکم و اپنا خوبان اکم و ازوا جو کم واشیرت کم و اموال انف تمہ وہ تجارتہ مساک الا احب بل اللہ و رسول ہی و جہاد ان فی سویلی فربس حتا اللہ کہ آپ کہہ کہ اگر تمہارے باپ دادا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 آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو یہ تین باتیں جن میں آ جائیں تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے اس کا مطلب یوگا اس کو ایمان حاصل ہو گیا ان محمد ابنو اس میں بھی یہی حدیث آ رہی ہے یہ مدمون آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان انحسن کال قال رسول اللہ علیہ وسلم او اور ایک روایت کے اندر اسی مضمون کو لے کر کے اور یہاں تھا کہود قفر قفر میں لوڑ جائے یہاں اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو اس بات کو وہ ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے وہاں تو لفظ کفر تھا اور یہاں یہودی اور نصرانی معلوم ہوا کہ یہودی اور نسرانی بننا یا ان کے طریقے کو اختیار کرنا وہ اس کو اس طرح ناپسند ہو جیسے آگ میں جلنا انسان ان کو ناپسند ہوتا ہے حدسنی ظہیر حدسنا اسماعیل ابن وولیا دوسری صنعت و حدثنا شیبان ابن وبی صیب کال حدسنا عبدالوارث قلعہ عمان عبد العزیز انس کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد وفي حدیث عبد الوارث ارزول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 خاموشی کا مطلب کیا میرے نفس کے بارے میں تو آپ ہی فرمائیں گے محبت کوئی <تصفح> <محبت تصفح> اسباب ہوتے ہیں کسی <تصفح> سببی سے تو محبت ہوتی ہے بغیر سبب کے تو نہیں محبت ہوتی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 محبت ایمانی صرف اللہ سے ہے اگر اتنی محبت نہیں ہے تو کہہ کہ کے مومن یہ میں نے تقریر اس لیے کی ہے کہ لا مینو احادم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا بعض لوگوں نے یہ فکر کی ہے کہ صاحب کیا یہاں واقعی کوشش مومن ہو ہی نہیں سکتا یا با کمال مومن نہیں ہو سکتا مطلب اس تقریر کی ضرورت ہی نہیں